كتاب القسم نْبغيلإمامأَ ييمْ صبا قاس منْ يرزقهُ مِن بيد المالل وقم بينن الناس بغيير أجر فإَّم يَفعلن فَبقاس مْ يقس وقِم ويجب أنْ ي يكونعَدلَ مؤمونَ عاالمَم بالقسمة وَلا يجبور القاز الن سعَ قاس مِ ولا یت <مَيَشْتَرِكُون> رکل قسمت کتاب القسمت بھائی اس میں تقسیم کے بارے میں بتلائیں گے بھائی بعض اوقات کوئی زمین کوئی جائیداد کوئی اور چیز ایک یا زیادہ آدمیوں میں مشترک ہوتی ہے پھر ان کے درمیان جھگڑا یا اس کو وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی آپس میں آپ اپنا اپنا حصہ الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی تقسیم کے لیے کوئی شخص مقرر کرتا ہے قاضی اسے قاسم کہا جاتا ہے بھائی تو یہ جو تقسیم کا عمل ہے اس کے سے متعلقہ مسائل اب اس میں ذکر ہوں گے اس باب میں مناسب ہے امام کے لیے یعنی حاکم کے لیے کہ وہ قائم نصب کرے یعنی قائم کرے قاسمن کو ایسا تقسیم کرنے والا یارق من بیت المال کہ کے اسے رزق دے یعنی رزق دے مراد ہے اسے اجرت دے بھائی یا تنخواہ وغیرہ دے من تل مال سے بیت المال بھائی جو تقسیم کرنے والا ہے قاضی مقرر کرے گا حاکم اسے مقرر کرے گا اور اس کا خرچہ یا اجرت کہاں سے ادا کی جائے گی بیت المال سے اس لیے کہ یہ بھی قضا کی قبیل سے ہے مولانا جیسے قاضی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جھگڑے ختم کروا دیتا ہے اسی طرح یہ تقسیم کرنے والا بھی لوگوں کی چیزیں ان کے درمیان درست طریقے سے تقسیم کر کے ان کے جھگڑے کو کیا کر دیتا ہے ختم کروا دیتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی زمین وغیرہ مکان مشترکہ ہوتے ہیں جھگڑا یا مثلاً اب تقسیم کرنا پڑی تو اس کے لیے بیت المال سے رزق دے گا لیو قسما بے ننا سی ان تاکہ وہ تقسیم کرے لوگوں کے درمیان بغیر اجرت کے لیو قسما اس طرح بابے فیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور مجرد سے بھی یہی معنی آتا ہے تقسیم کرنے کے بھائی پورے میں اسی طرح آئے گا آپ جس طرح چاہے پڑھ لیں بھائی بل اجرتی اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو قائم کر دے کوئی تقسیم کرنے والا اجرتی جو تقسیم کرے کس کے ساتھ اجرت کے ساتھ بھائی اولن تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی اجرت بیت المال سے ادا کی جانی چاہیے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا یا ایسا نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں بھی اسے کوئی تقسیم کرنے والا مقرر کرنے چاہیے جو اجرت پر لوگوں میں تقسیم کیا کریں گے بھائی یعنی جن کی چیز تقسیم کر رہے ہیں اجرت بھی انہیں سے وصول کی جائے گی بھائی کیونکہ نفع ان کا ہے تو اجرت بھی انہیں پر بھائی وہ عالم بال قسمتی اور واجب ہے کہ وہ شخص جو ہے جو کا تقسیم کرنے والا ہے وہ عادل ہونا چاہیے امانت دار ہونا چاہیے وہ اور, اور عالم بالقسمت ہونا چاہیے تقسیم کو جاننے والا ہو بھائی کس طرح چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے اس کو جاننے والا ہو وَلَا يَجْبُرُ الْقَاضِي یا وَلَا يُجْبِرُ الْقَاضِي دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں مجرد سے بھی بابی فعال سے بھی وَلَا يُجْبِرُ الْقَاضِي النَّاسَ عَلَى قَاسِمِ وَاحِدٍ اور مجبور نہیں کر سکتا قاضی لوگوں کو عَلَى قَاسِمِ یا مجبور نہ کرے قاضی لوگوں کو ایک ہی قاسم پر یعنی ایک ہی قاسم مقرر نہیں کرنا چاہیے قاضی کو بھائی ایک ہی تقسیم کرنے والا مقرر کر دیا ہے اب وہی وہ جس کو بھی تقسیم کی ضرورت پیش آتی ہے جھگڑا آتا ہے یا ویسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ اسی ایک کو لانے کے محتاج ہیں اسی کو لے کر آتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا اس کی وجہ سے لوگوں کا حرج لازم آئے گا بھائی تقسیم کے جگہ جگہ جھگڑے ہیں یا جگہ جگہ لوگ آپس میں اپنی چیزیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب ایک ہی کے پاس ہر ایک کو آنا پڑتا ہے اور اگر اجرت بھی لوگ خود دیتے ہیں اس کو تقسیم جن کی چیز تقسیم ہوئی انہیں کو اجرت دینا پڑتی ہے پھر تو سب کو اس تقسیم کرنے والے کو پتا ہے کہ ہر ایک نے میرے ہی پاس آنا ہے اور تو کوئی ہے نہیں تو یقیناً یہ پھر پیسے بھی زیادہ لے گا بھائی سمجھ میں آیا تو اسے سے لوگوں کو ذرا ہوگا تکلیف ہوگی اس لیے ایک کو مقرر نہ کرے بھائی کئی افراد کو کیا کر دے تقسیم کے لیے مقرر کر دے بھائی جو تقسیم کو جاننے والے ہوں عادل ہوں امین ہو بھائی ولا قسم یشتری کونا قسام جما ہے قاسم کی بھائی اور قاضی یا حاکم نہیں چھوڑے گا تقسیم کرنے والوں کو یشتری کیوں نہ کہ وہ اشتراک کر لیں بھائی انہیں اشتراک نہیں کرنے دے گا اشتراک کا معنی ہے سارے تقسیم کرنے والے بھئی آپ نے مقرر کر دیے شہر کے اندر مثلاً تیس چالیس یا پچاس افراد کیا کر دیے تقسیم کے لیے مقرر کر دیے اب وہ آپس میں اشتراک کر لیتے ہیں کہ بھئی جو جس قاسم کو جو بھی اجرت ملے گی وہ اس کی نہیں ہوگی لے کر آئے گا سارے اس کو اکٹھے تقسیم کریں گے تو انہوں نے اشتراک کر دیے کہ سارے پیسے ملایا کریں گے اور پھر کیا کریں گے اسے تقسیم کیا کریں گے بھائی یہ بھی درست نہیں وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو زرار ہوگا مانا اور آ... کیونکہ ہر تقسیم کرنے والے کو پتہ ہے میں جتنی بھی محنت کر لوں پیسے تو مجھے میرے نہیں ہوں گے بلکہ ہم ساروں کو آپس میں کیا کرنا پڑیں گے تقسیم کرنا پڑیں گے جتنی بھی اجرت ملے گی میں جتنی بھی محنت کر لوں جو پیسے ملیں گے لاؤں گا اور پھر سارے آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے تو میری محنت کا تو پھل مجھے ملتا نہیں تو وہ سستی کرے گا جانے کے اندر بھائی سمجھ میں آیا جانے میں اور نیل بلکہ ایک دوسرے کے پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے بھائی مجھے کیا جانے کی ضرورت ہے کھنا چلا جائے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اور کہتے ہیں اجرت بھی مہنگی ہو جائے گی بھائی اجرت بھی کیا ہوگی ہر ایک جاتا ہی نہیں ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں تو بھائی کسی طرح کھینچ کر اسے لے کے جائیں گے بھائی زیادہ پیسے لے لو لیکن ہمارے ساتھ چلو تم یہ تقسیم کروا دو لہذا ان کو اشتراک نہ کرنے دے بھائی جو تقسیم کا جہاں تقسیم کرے گا جو اجرت ملے گی وہ اسی تقسیم کرنے والے کی ہوگی آپس میں مشترکہ نہیں ہوگی یہ کنا اور نہیں چھوڑے گا تقسیم کرنے والوں کو کہ وہ اشتراک کر لیں وہ اجرت الغام ابھی حنیفت رحم اللہ تعالی بھائی اجرت جو آئے گی وہ آدمیوں کے اعتبار سے ہوگی یا حصے کے اعتبار سے ہوگی مثلا دیکھو بھائی میرے اور زید کے درمیان زمین مشترکہ ہے اب ہم نے اسے تقسیم کرنا ہے لیکن زمین میں مثلا پچہتر فیصد حصہ میرا ہے اور پچیس فیصد حصہ زید کا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اجرت میں حصے کو نہیں دیکھا جائے گا کس کا حصہ تھوڑا ہے کس کا حصہ زیادہ ہے بلکہ لوگ افراد کو دیکھا جائے گا بھائی دو آدمیوں میں حصہ ہے تو دونوں پر برابر برابر اجرت آئے گی تین ہیں چار ہیں پانچ جتنے افراد ہوں گے ہر ایک پر برابر برابر اجرت تقسیم ہوگی ہر ایک پر تمہیں سمجھ میں آیا بھائی تقسیم کرنے والے کو سو روپیہ دینا ہے مثلا تو میرا حصہ ہے پچہتر فیصد زید کا حصہ ہے پچیس فیصد لیکن پھر بھی ہم دو آدمی ہیں حصے کو نہیں دیکھیں گے برابر برابر اجرت آئے گی پچاس مجھے ادا کرنے پڑیں گے اور پچاس کس کو زید کو تو امام صاحب افراد کا اعتبار کرتے ہیں بھائی حصہ والے جو حصوں والے ہیں ان کا اعتبار کرتے ہیں سائمین فرماتے ہیں نہیں بلکہ حصے کو دیکھا جائے گا جس کا حصہ زیادہ اس کی اس پر اجرت بھی زیادہ کیونکہ اس کے لیے معلوم ہوا تقسیم والے کو مشقت بھی زیادہ کرنا پڑی اور جس کا حصہ تھوڑا ہے اس پر اجرت بھی اسی حساب سے آئے گی کیونکہ اس کے لیے مشقت تھوڑی ہوئی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو اب لہذا صاحبین کے قول کے مطابق اب میرا حصہ پچہتر فیصد ہے زید کا پچیس فیصد ہے تو اجرت سو روپے دینی ہے تو صاحبین فرماتے ہیں حصے کے بقدر دیں گے مجھے پچہتر روپے دینے پڑیں گے اور زید کو پچیس روپے دینے پڑیں گے سمجھا کیونکہ معلوم ہوا جس کا حصہ زیادہ اس کے لیے مشقت بھی زیادہ اسے اٹھانا پڑی جبکہ کہ صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی برابر برابر دیں گے وجہ یہ اس لیے کہ بعض اوقات حصہ زیادہ ہوتا ہے لیکن مشقت تھوڑی ہوتی ہے اور بعض اوقات حصہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن مشقت زیادہ ہوتی ہے بھائی سمجھ میں آیا تو اس لیے مثلاً دیکھو بھائی بیس برہم ہیں اور چار آدمیوں میں تقسیم کرنے ہیں بھائی کتنے میں بیس درہم تو ہر ایک میں کت... کے حصے میں کتنے آئے پانچ درہم آسانی سے حساب ہو گیا لیکن بعض اوقات حصہ تھوڑا ہوتا ہے اور حساب مشکل ہو جاتا ہے مثلا اسی بیس کو اب سات آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے اب لازمی بات ہے ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا تین درہم سے بھی کم حصہ تھوڑا ہو گیا ہر ایک کا لیکن مشقت زیادہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی پہلے تھا پورے پورے, پورے پانچ دن ہم ہر ایک کو ملے اب پورے پورے کا حساب نہیں ہو سکتا تو ہر ایک کو افراد زیادہ ہیں سات افراد ہیں حصہ تھوڑا ہو گیا ہر ایک کا لیکن مشقت زیادہ ہو گئی اس لیے وہ فرماتے ہیں مشقت کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ بعض اوقات تھوڑے حصے کے لیے بھی زیادہ مشقت ہوتی ہے تو بلکہ کس کو دیکھیں تو کہتے ہیں وہ اجرت القامی علی عدد روسیم اور تقسیم کرنے والوں کی اجرت جو ہے علی عدد روسیم وہ جو حصے دار ہیں ان کی ان افراد کی مقدار پر ہوگی امام صاحب امام اعظم کو خنیفر حملہ کے نزدیک یعنی جتنے افراد ہیں ہر ایک پر اس برابر برابر اجرت آئے گی وقال رحمہ اللہ تعالی اور صاحبین رحمهم اللہ فرماتے ہیں الا قدر الانصباء حصوں کی مقدار پر ہوگی بھائی اجرہ جس کا حصہ زیادہ اس پر اجرت بھی زیادہ و اذا حضر الشركاء عند القاضي وفي ايديهم دارن او بيعه ودعوا صورت مسائل یاد رکھیے تقسیم کروانی ہے کسی چیز کی تو وہ تقسیم یا تو منفولی چیزوں کی ہوگی یا غیر منفولی چیز کی منفولی غیر منفولی چیز بھائی آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر گھر ہے کھیت ہے زمین ہے باغ ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا تو کچھ چیزیں غیر منقولی ہیں ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں منقولی ہیں مثلا گاڑی ہے سامان وغیرہ ہے یہ ساری کس میں سے ہیں منقولات میں سے ہیں اب تقسیم کروانے کے لیے کچھ لوگ آئے بھائی قاسم کے پاس کہ ہمارے درمیان یہ چیزیں تقسیم کر دیجیے تو وہ چیز جو ہوگی یا منقولات کی قبیل سے ہوگی یا غیر منقولات پھر مانا دونوں دونوں کے اندر یا تو وہ یہ بیان کریں گے کہ یہ ماں یہ ہمیں فلاں سے بطور وراثت کے ملا ہے غیر منقولی میں کہتے ہیں مثال بھائی کہ یہ باغ ہمیں زید کی طرف سے بطور وراثت کے ملا ہے یا منقولی میں کہیں گے کہ یہ چیز ہمیں فلاں کی طرف سے بطور وراثت کے ملی ہے تو ایک یہ صورت ہے کہ وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں دوسری صورت کے خریدنے کا دعوی کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے فلاں سے خریدی ہے سمجھ میں آیا تیسری سبب ذکر نہیں کرتے نہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدی ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بطور وراثت کے ملی ہے بس صرف آ کر کہتے ہیں یہ باغ ہماری ملکیت ہے اسے ہمارے درمیان کیا کر دیجئے تقسیم کر دیجئے تو کل چھ صورتیں ہو گئیں بھائی کتنی صورتیں چھ صورتیں کیسی ہوئی کیونکہ وہ چیز منقولی ہوگی یا غیر منقولی تو دو قسم کی چیزیں ہوئی اور پھر ہر ایک میں تین صورتیں ہو گئیں ہر ایک میں دعویٰ کس چیز کا ہوگا یہ بطور وراثت کے ملک یا ہر ایک میں دعویٰ کس چیز کا ہوگا خریدنے کا ہوگا یا ہر ایک میں کوئی سبب ذکر نہیں کریں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو چھ صورتیں ہوئی یاد رکھیے ان میں سے ایک صورت جو ہے بلکہ یوں کہیں پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جب انہوں نے تقسیم کرنے کے کا مطالبہ کیا تو وہ چیز ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی کوئی بینہ وغیرہ ان سے طلب نہیں کی جائے گی لیکن اگر وہ زمین یا جائیداد کے یعنی غیر منقولی چیز کے مسئلے میں آئے اور دعویٰ کیا کہ یہ ہمیں بطور وراثت کے ملیا مثلا زید سے تو اس صورت میں اب یہ زمین ان میں تقسیم نہیں کی جائے گی جہاں تک کہ یہ بیانہ قائم کر دیں زید کی وفات پر اور اس بات پر کہ وارث فلاں فلاں ہیں اتنے وارث ہیں ان کی تعداد بھی بیان کرے بھائی کل کتنی صورتیں بن رہی تھیں چھ چھ میں سے صرف ایک صورت میں بیانہ ان سے طلب کی جائے گی کب جب کہ कि تقسیم کس چیز کو کرنا چاہتے ہیں غیر منقولی چیز جی. آکار کو تقسیم کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس میں کیا سبب بتلاتے ہیں یہ بطور وراثت کے ہمیں ملی ہے زید کی طرف سے تو اب انہیں بہینہ قائم کرنا پڑے گی زید کی وفات پر بھی اور وارثوں کی تعداد پر بھی کہ یہی وارث ہیں ان کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں جبکہ باقی پانچ صورتوں کے اندر ان سے بینا طلب نہیں کی جائے گی بھائی بھائی اس ایک سورت میں کیوں بہینہ طلب کی جائے گی بھائی جبکہ وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں چیز کیا ہے غیر من خولی یعنی آکار ہے اور وہ دعویٰ کس چیز کا کر رہے ہیں یہ بطور, <تصفح> بطور <تصفح> وراثت کے ملی ہے وجہ یہ <تصفح> کہ یاد رکھیے اس صورت میں قزا عالل المیت لازم آتی ہے میت کے خلاف فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے گویا کیا کرنا پڑ رہا ہے تو کسی کے خلاف فیصلہ ہے تو اب بغیر بہینا کے نہیں سنا جائے گا بہینا پیش کرے بھائی میت کے خلاف فیصلہ بھائی میت کے خلاف کیسے فیصلہ ہے کہتے ہیں وجہ کہ کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن پھر بھی ابھی وہ اپنی چیزوں کا مالک ہے پھر بھی کیا ہوتا ہے اپنی چیزوں کا مالک ہوتا ہے بھائی کیسے مالک ہوتا ہے بھائی دیکھتے نہیں آپ کوئی شخص مر جاتا ہے اسی کے مال میں سے اس کا کفن دفن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا yes. اور وارثوں سے اجازت لی جاتی ہے yes. نہیں معلوم ہے ابھی بھی مالک ہے بغیر پوچھے اس اس کے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو رہا ہے yes. پھر اسی کے مال میں سے کیا کیے جاتے ہیں اس کے دیون ادا کیے جاتے ہیں yes. وارثوں سے کوئی پوچھا جاتا ہے yes. معلوم ہے وارث ابھی مالک نہیں ہوئے میت ہی مالک ہے تو اس کے سارے کیا ہوئے دوسرے ادا کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اسی مال کے سلوس کے اندر اس کی وسیعت بھی نافذ کی جاتی ہے سمجھ میں آیا اور اس سے پہلے پہلے اگر مال کے اندر اضافہ ہو جائے مثلا گائے بیل بکریاں تھیں انہوں نے بچوں کو جنم دیا وہ بھی سارے اس وراثت کے مال میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس سلوس کے اندر اس میں بھی وصیت کیا ہوتی ہے اس کی نافذ ہو جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی میت کیا ہے اپنے مال کی مالک ہے تو اب جب ہم تقسیم کرنے لگے انہوں نے دعویٰ کر دیا یہ زمین ہمیں بطور وراثت کے زید سے ملی ہے تو اب ان میں جو تقسیم کریں گے یہ تو فیصلہ کس دا.. آہ.. کے خلاف ہوا فیصلہ میت کے خلاف ہوا فیصلہ اور جب کسی کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے بہینا ضروری ہے پہلے ثابت تو کرو زید کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ثابت تو کرو کہ تم اتنے ہی وارث ہو اور کوئی وارث نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور وارث وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے پہنچا ہی نہیں ہے تو لہذا بہینا پیش کرنا پڑے گی کوئی سورج سمجھ میں آ گئی جبکہ باقی چیزیں غیر منقولی چیزوں میں یا اسی کے اندر اسی کے اندر اگر وہ شیرا کا دعوی کرتے ہیں کس کے اندر یہ چیز ہم نے خریدی ہے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیجیے ہم نے یہ خریدی ہے کہتے ہیں اب تقسیم کر دیا جائے گا اب بہینا طلب نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہے بائے کی زمین تھی لیکن بائے اب بیچ چکا ہے اب اس کا کوئی حق نہیں زمین کے اندر تو یہ فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہے لہٰذا جب کسی کے خلاف نہیں فیصلہ تو اس میں بہینہ بھی طلب نہیں کی جائے گی سمجھ میں آئے با؟ اور اسی طرح منقولی چیز گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں انہوں نے کہا ان،, ان چیزوں کو ہمارے درمیان کیا کر دیجئے تقسیم کر دیجئے اور کہاں سے ملی بھائی یہ جی یہ ہمیں بطور وراثت کے ملی ہے زید کا انتقال ہوا تو ہمیں یہ بطور وراثت کے ملی ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہ بھی تو میت کے خلاف فیصلہ ہوا اب کیا ان سے بینا طلب نہیں کی جائے گی کہتے ہیں نہیں اب بینا کی ضرورت نہیں کیوں نہیں ضرورت کہتے ہیں وجہ یہ کہ زمین ایسی چیز تھی جو ضائع ہونے والی نہیں زمین پڑی ہوئی ہے پڑی رہے گی اس کے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں وہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے وہ پڑی رہے گی اور جب وہ خود پڑی ہوئی ہے محفوظ ہے اور یہ پھر اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں تقسیم کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بہینہ ضروری تھی لیکن یہاں جو چیزیں تقسیم کر رہے کرنا چاہتے ہیں وہ منفولی ہیں بھائی کیا ہے منقولی ہیں تو اب یہاں فوراً جلدی سے تقسیم کر دو ہر ایک کو اس کا حصہ دے دو اب ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہو گئی اس سے پہلے تو یہ محفوظ تو غیر منقولی چیز ویسے محفوظ نہیں رہتی اس کے لیے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں چیز اس لیے تقسیم کر دی کہ ان کے پاس محفوظ رہے گی اور پھر اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو ہر ایک میں تقسیم کر دیں گے اگر بعد میں کوئی اور بارش آتا ہے یا کچھ نکل آتا ہے اور یہ چیز خرچ کر چکے ہیں تو ان سے زمان لے لیا جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تقسیم یا جلدی کر دو کس لیے کر دو جلدی تاکہ چیز کیا ہو جائے محفوظ ہو جائے ورنہ تو چیز خود بخود کیا ہو جائے گی غلط ہو جائے گی کوئی لے جائے گا ضائع ہو جائے گی تو یہاں تقسیم کی اس چیز کی حفاظت کے لیے تقسیم بہتر ہے لہذا تقسیم کر دی جائے جبکہ زمین خود محفوظ ہے وہاں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ اضافہ ذرا شرکا اوندی جب حاضر ہوئے کئی شرکا قاضی کے پاس وفی عیدی امداد ان اوز اور ان کے قبضے میں کوئی گھر ہے او آتون زیا کہتے ہیں قابل کاشت زمین غلہ اگانے والی زمین بھائی اسے کہتے ہیں اور ان کے قبضے میں کوئی گھر تھا یا کوئی قابل کاشت زمین تھی وہ اور انہوں نے دعویٰ کیا انسوہ ان فلان کہ انہوں نے کہ وہ وارث ہوئے ہیں اس زمین کے یا اس گھر کے ان فلان فلاں آدمی سے مثلا زید تھے لم یو قسم حل قاضی آئندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالیٰ تو تقسیم نہیں کرے گا اس زمین یا اس قابل کاش زمین کو قاضی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حتٰ یقین البعین تعلیٰ موتی ہی و ہی یہاں تک کہ وہ بینہ قائم کر دیں اس شخص کی موت پر اور اس کے وارثوں کی تعداد پر وقال اور صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں یوقسترا فہم <سؤال> کہ نہیں بینا کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف سے بطور وراثت کے میلا ہے تو بس ان کے اعتراف کی وجہ سے ان کے درمیان اس زمین یا گھر کو کیا کر دیا جائے گا خاضی ان میں تقسیم کر دے گا تو کہتے ہیں صاحب فرماتے ہیں یوقستہ کہ تقسیم کر دے خاضی اس گھر زمین کو ان کے اعتراف کی وجہ سے ہی وید قروفی کتاب القسمتی اور ذکر کر دے کتاب القسمت کے اندر کہ انہو قصمہ بقولہم کہ اس نے تقسیم کیا ہے اس زمین یا گھر کو ان کے قول کی وجہ سے بھئی وہ جو کاغذ بنائے بھئی وہ جو کتاب کے اندر لکھنا پڑا رجسٹر کے اندر لکھا کہ یہ زمین کیا کر دی ہے میں نے فلاں فلاں آدمیوں کے اندر اس اس طریقے سے تقسیم کر دی اور ہرے کو حصہ دے دیا بھائی یہ درج کیا جائے گا تاکہ کل کوئی اس کا انکار نہ کرے یا پھر جھگڑا نہ کھڑا کرے بھائی تو اس رجسٹر کے اندر ساتھ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ یہ جو زمین تقسیم کی گئی ہے اس میں انہوں نے کوئی بینا قائم نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے صرف کیا کیا تھا صرف اعتراف کیا اقرار کیا, کیا ان کے اعتراف پر ہم نے زمین تقسیم کی ہے تو اب جب سارا ذکر ہو گیا کہ انہوں نے بیانہ قائم نہیں کی اب پھر کوئی اور نئے وارہ صابی آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر تھا کیسے ان کو دے دی گئی تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر ان سے اگر وہ چیز ضائع ہو چکی ہے تو کیا کر لیا جائے گا زمان لے لیا جائے گا بھائی کیونکہ ذکر کر چکے ہیں بیانہ انہوں نے قائم ہی نہیں کی تھی سورت سمجھ میں آ رہی ہے وہ انکان المالمشترک مما سیول آکاری اور اگر مال وہ مال جو مشترک تھا ما سول آکاری وہ اس میں سے تھا جو عقار کے علاوہ ہے یعنی منخولی غیر منقولی کے علاوہ تھا وہ مال مشترک وداؤ اور انہوں نے دعویٰ کیا انا میرا کہ یہ کیا ہے ان کی میرات ہے نبط مالے، یہ مالوں نے وراثت کے طور پر ملا ہے کس ساما فی قول جمیا تو قاضی مشترک کو تقسیم کر دے گا جمعہ ان سب کے قول میں کس کے قول میں امام صاحب اور صاحب کے قول ان سب کے قول کے مطابق یہ صرف غیر منقولی چیز کے اندر نہیں منقولی میں منقولی میں جب انہوں نے دعوی کیا یہ میراث ہے پھر بھی کیا کر دیا جائے گا تقسیم کیونکہ یہاں تقسیم ضروری ہے چیز کی حفاظت کے لیے ہو کیونکہ ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا ورنہ تو ویسے اس چیز کے تلخ ہو جانے کا خطرہ تھا جبکہ زمین میں تلخ کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ وہاں پڑی بھی رہتی تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا اس لیے وہاں اطمینان سے پہلے بہینہ طلب کی جائے گی پھر اس کے بعد ان میں چیز تقسیم وہ زمین تقسیم ہوگی وہ تراؤ ہو اور اگر انہوں نے دعوی کر دیا غیر منقولی چیز کے اندر یعنی زمین جائیداد وغیرہ میں کہ انہوں مشتراؤ ہو کہ انہوں نے اس کو خریدا ہے کس سما ہو نہ تو قاضی کیا کر دے گا اس کو ان کے درمیان تقسیم کر دے گا تقسیم کر دے گا کیونکہ یہاں بائے وغیرہ کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہے بھائی تو ان کے کہنے پر تقسیم کر دے وہی دا مل کا اور اگر ان عشورکا نے میل کا دعویٰ کیا ولنگ یسپورو کئی فن تخلا <إِلَيْهِم> اور یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ چیز کیسے ان کی طرح منتقل ہوئی ہے کیسے وہ اس کے مالک بنے وراثت کے طور پر یا خرید کے طور پر پھر بھی بینا طلب نہ کرے قسمہو بینہم ان کے درمیان کیا کر دے تقسیم کر دے وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَائِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی میرے اور زید کے درمیان یہ یوں کہیں زید اور عمر کے درمیان زید اور عمر کے درمیان ایک باغ مشترکہ ہے بھئی با کیا ہے مشترکہ ہے زید کا حصہ ہے اس میں پچانوے فیصد بلکہ ننانوے فیصد زید کا حصہ ہے ننانوے فیصد اور عامر کا حصہ ہے صرف ایک فیصد بلکہ پہلے دوسری صورت بنا لو دونوں یوں سمجھے زید کا حصہ بھی پچاس فیصد آمر کا حصہ بھی پچاس فیصد آپ اس باغ کے اگر بھائی ہم دو حصے کریں تو کیا ہر ایک حصے نفع اٹھا سکتا ہے یا نفع نہیں اٹھا سکتا نفع اٹھا سکتا ہے بھائی بڑا باغ ہے اس کے دو حصے کر دو پھر ایک آدھا ایک کے حصے میں آدھا دوسرے کے حصے میں پھر بھی اسی طرح کیا کر سکتے ہیں اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو جب ایسی چیز ہو کہ جس کی تقسیم کی صورت میں دونوں فریقین کو دو یا تین یا چار جتنے بھی شریک ہیں ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے تو ایک آکر کہتا ہے قاضی صاحب اس کو ہمارے درمیان تقسیم کروا دیجئے اور چیز ایسی ہے کہ سب کو تقسیم ہو جائے تو ہر ایک کیا کر سکتا ہے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے تو اب ہمارا نا ایک کے مطالبے پر بھی قاضی کیا کروا دے گا تقسیم کروا دے گا کیونکہ کسی کا نقصان نہیں ہے ہر ایک اس کا حصہ مل گیا بس وہ اس سے پوری طرح بلکہ نفع اٹھا سکتا ہے تو یہ مانا کہتے ہیں وہ ادا کا نل واحد من شرکا بنصیبی اور جب شرکا میں سے ہر ایک نفع اٹھا سکتا ہے اپنے حصے سے تو اس یا قسط تو قاضی تقسیم کر دے گا بھی سال ہیم ان میں سے کسی ایک کے طلب کرنے پر بھی قاضی کیا کروا دے گا تقسیم کروا دے گا بھائی ساروں نے نہیں کہا کر کے کہ یہ تقسیم کروا دیں ایک نے آ کر تقسیم کروائیں تو ایک کے کہنے پر بھی قاضی کیا کر دے گا تقسیم کیونکہ کسی کا نقصان نہیں ہر ایک اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے لیکن اگر صورت ایسی تھی جیسے میں نے ابھی ذکیر ذکر کیا بھائی ایک باغ ہے زید اور ہمر کے درمیان مشترکہ ہے مثلا انہوں نے ایک کروڑ کا خریدا زید کے تھے ننانوے لاکھ اور ہمر کا کتنا ہے ایک, ایک لاکھ ہے تو ننانوے حصے زید کے اور ایک حصہ ہمر کا اب اس باغ کو تقسیم کریں فرق کریں یہ یا چلو پلاٹ بنا لو پلاٹ والی صورت بنا لو تو کوئی پلاٹ ہیں دونوں نے مل کر خریدا اسی طرح پیسے ملائے ایک کے حصہ 99 ایک کے ننانوے حصے ایک ایک, ایک ایک ایک حصہ ہے بھائی تو اب جو اب اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو جس کا حصہ زیادہ ہے تقسیم کے بعد بھی وہ اپنے حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے لیکن جس کا حصہ تھوڑا ہے وہ تقسیم کے بعد اس سے نفع مم نہیں اٹھا سکتا مثلا بھئی وہ چھوٹا سا پلاٹ تھا لیکن خاص جگہ پہ تھا اس سے مہنگا بڑا تھا آپ اس کے حصے میں فرض کرو دو گز جگہ آتی ہے بس کتنی آتی ہے دو, دو, دو گز بھئی ویسے تو دکان اوپر بنا دی جتنا نفع آئے گا ہر سو روپئے میں سے ننانوے زید لیا کرے گا ایک کون لے لیا کرے گا امر لے لے گا تو نفع اٹھا رہا ہے یا نہیں اب دونوں نفع اٹھا رہے ہیں اپنے حصوں کے بقا دار لیکن تقسیم اگر کیا جائے پھر صاحب کثیر تو اس سے نفع اٹھا سکے گا صاحب خلیل اس نفع نہیں اٹھا سکتا اس کو نقصان ہوتا ہے اب اس صورت میں کوئی ایک آ کر مطالبہ کرتا ہے دونوں میں سے کہ اس چیز کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے قاضی صاحب تو کیا تقسیم کریں گے یا نہیں کریں گے کہتے ہیں اگر صاحب کثیر آ کر مطالبہ کرے تو تقسیم کر دیا جائے گا اگر صاحب قلیل آ کر کیا کرے مطالبہ کرے کہ تقسیم کیجئے تو پھر تقسیم نہیں کیا جائے گا بھائی کیوں کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھائی صاحب قلیل آ کر مطالبہ کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے وہ آ کر مطالبہ کر رہا ہے اور حالان کے تقسیم میں اس اس کا کا نفع ہے اس کا نقصان ہے نقصان تقسیم میں مجھے تو اس کا سر نقصان ہے بھئی. سمجھ میں آیا میں نے تو دو گز کی بات کی چلو پانچ گز بنا لو بھائی ٹھیک ہے جتنا بھی حصہ بنا لیں لیکن اس کا نقصان ہے پھر وہ زمین اس کے کسی کام کی نہیں, نہیں, نہیں اگر کسی کام کی نہیں رہتی تو اب صاحب قلیل آ کر مطالبہ کر رہا ہے اور اس کا نقصان ہے حالانکہ تقسیم کے اندر معلوم ہوا وہ ویسے زد میں آ کر مطالبہ کر رہا ہے دوسرے کو پریشان کرنا چاہتا ہے سمجھ میں آیا ویسے اس کے لیے پریشانی کھڑی کرنا چاہتا ہے اس لیے تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے ورنہ تقسیم کا مطالبہ یہ کبھی بھی نہ کرتا کیونکہ اس کا اس کے اندر نقصان ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی تو آپ اس کے کہنے پر تقسیم نہیں کی جائے گی ہاں دونوں راضی ہیں دونوں آ کر مطالبہ کرتے ہیں جی ہاں تقسیم کر دیا جائے پھر کیا کریں گے تقسیم کر دیں گے تو بات صرف یہ چاہیے کہ ایک آ کر مطالبہ کرے تو تقسیم کریں گے یا نہیں کہتے ہیں بھائی اگر وہ شخص آتا ہے جس کے نقصان ہے تقسیم کے اندر اس کے کہنے پر تقسیم نہیں کریں گے کیونکہ معلوم ہو وہ صرف پریشانی کھڑی کرنا چاہتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کوئی نفع نہیں ہے تقسیم کے اندر اور دوسرا کہے تو پھر کیا کر دیا جائے گا تقسیم کر دیا جائے گا یا دونوں اکٹھے ہو جائیں کہتے ہیں وہ انکان قلتی نصیبی اور اگر ان دو شریکوں میں سے کسی ایک ان کئی شریکوں میں سے کسی کوئی ایک کوئی ایک جو ہے وہ نفع اٹھاتا ہے ول آخر اور دوسرے کو نقصان ہوتا ہے لقلتی نصیبی اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے دوسرا زرر اٹھاتا ہے دوسرے کو ضرر ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لقلتی نصیبی ہی، اس کے حصے کے کم ہونے کی وجہ سے تو فہیم طلب صاحب الکثیر قسمہ یا قسمہ تو اگر طلب کرتا ہے صاحب کثیر یعنی یعنی زیادہ حصے والا تو قاضی کیا کر دے تقسیم, تقسیم کر دے و ان طالب صاحب القلیل لم یقسم اور اگر مطالبہ کرتا ہے تھوڑے حصے والا لم یقسم تو قاضی تقسیم نہیں, نہیں, نہیں کرے گا و ان کان کل واحد منهما یتضر لم یقسم ها الا بتراضیهما اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو zarar ہوتا ہے ہر ایک کو نقصان ہوتا ہے تقسیم سے تو اب کسی ایک کے مطالب پر تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں رضامند ہو تقسیم پر پھر کیا کیا جائے, تقسیم تقسیم تقسیم کیا جائے گا تقسیم کیا جائے گا تو کہتے ہیں وہ ان کا نق الواحید ہما اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نقصان نہ اٹھاتا ہے یعنی اس کو ضرر ہوتا ہے اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو نقصان ہوتا ہے لم یقسم ہا تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا اس چیز کو اس زمین وغیرہ کو اللہ بطرازین ہمام مگر ان دونوں کی باہمی رضا مندی سے وَيُقَسَّمُ الْعُرُوزُ اِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يُقَسَّمُ الْجِنْسَئِنِ یا يُقَسِّمُ پڑے یو قسطم الروز ازا کانتوں بھائی یاد رکھیے تقسیم کریں گے جب بھی ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں تو پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا اگر کوئی ایک آ کر مطالبہ کر دیتا ہے اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ یہاں ایک کو ایک قسم کی چیز دینا پڑتی ہے دوسرے کو دوسری قسم کی چیز دینا پڑتی ہے تو پھر کسی ایک کے کہنے پر تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ جب سب راضی ہوں پھر کیا کیا جائے گا اس وقت تقسیم کیا جائے گا کیسے مثلا بائی ایک ش... دو آدمیوں کے درمیان سو بکریاں بھیڑ بکریاں مشترکہ ہیں سو بکریاں اب یہ ایک ہی قسم کے ہوئے بھائی یہ جانور سارے ایک ہی قسم کے ہوئے اب ایک آ کر مطالبہ کرتا ہے ان کو تقسیم کریں تو تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ مال کس قسم کا ہے ایک ہی قسم کا ہے تو اب صاحب تقسیم جائے گا اور دو حصے برابر برابر بکریوں کے بنا دے گا ایک حصہ ایک کے حوالے کر دے گا دوسرا حصہ دوسرے کے حوالے کر دے گا لیکن اگر چیزیں مختلف قسم کی ہیں بھائی مختلف قسم کی مثلاً بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے اونٹ ہے اور غلام ہے اس طرح کی چیزیں ہیں مختلف اب کیا کرنا پڑے گا ایک کو ایک قسم کی چیز دینا پڑتی ہے دوسرے کو دوسری قسم کی چیز دینا پڑتی ہے تو اب جب تک دونوں کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں دوسرے کی رضامندی نہ ہو تو سب تک تقسیم اچھا چلو آپ کو تفصیل سمجھا دوں بھائی دیکھیے چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ مثلیات ہیں کچھ زوات القیم ہیں کچھ مثلیات ہیں اور کچھ کیا ہیں مثلیات وہ جن کا مثل مل جاتا ہے یعنی وزنی چیزیں جن کا وزن کیا جاتا ہے مثلاً چینی وغیرہ ہے ان کا مثل بازار سے ہر جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے چینی اسی کی طرح تو یہ مثلیات میں سے ہے یا اسی طرح مسیلات ماپی جانے والی چیز ہے جیسے گندم ہے مالانا تو یہ اس کا بھی مثل ہر جگہ سے مل جاتا ہے یہ کیا کہلاتی ہے مثلیات ان کے علاوہ باقی چیزیں زوات القیم کہلاتی ہیں جیسے یہ جانور ہیں گائے بیل بکری وغیرہ اور استعمال شدہ گاڑی وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں زوات القیم بھائی زوات القیم اس لیے ہیں کہ ان کا مثل نہیں ملتا ان کا مثل امید. آپ کے پاس ایک گائے ہے تو بیائی ہی اس جیسی گائے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں بہت مشکل ہے بھائی جسامت میں بھی اس جیسی ڈھونڈنے بہت مشکل سے ملے گی لیکن چلو اگر مل بھی جائے ظاہری خوبی صفات تو ایک جیسی ہو گئیں لیکن باطنی صفات میں تو پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی یہ گائے آرام سے دودھ نکالنے دیتی ہے دوسری گائے آرام سے دودھ نکالنے ہی نہیں دیتی سمجھ میں آیا جو قریب آتی ہے سینگ مارتی ہے تو اب دیکھو باطنی صفات میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا تو معلوم آمی ہوا آمی اس کا اس جو یہ جو چیزیں ہیں اس قسم کی ان کا مثل نہیں مل سکتا تو ان کو زوات القیم کہتے ہیں اب یاد رکھیے جب ہم تقسیم کرتے ہیں تقسیم کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں اپنا حصہ بھی الگ ہوتا ہے اور مبادلہ بھی آ جاتا ہے اپنا حصہ بھی الگ ہوتا ہے اور مبادلہ دیکھو بھائی سورج دیکھو یہ پلاٹ میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے پچاس فیصد حصہ میرا ہے پچاس فیصد حصہ ہی زید کا ہے اس پلاٹ کے جس حصے کو بھی پکڑ لیں آدھا میرا آدھا زید جس جس کو بھی پکڑیں آدھا میرا اور آدھا زید کا اب اس پلاٹ کے میں دو حصے کرتا ہوں نصف نصف میں نے لے لیا نصف زید نے لے لیا تو کیا جو میں نے نصف لیا ہے وہ تھا ہی میرا نہیں <متحد> اور جو نصف زید نے لیا ہے کیا وہ سارا تھا ہی زید کا نہیں <متحد> ایسا نہیں میرے والے نصف کے ہر جز میں زید کا بھی حصہ تھا اور زید والے حصے کے ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا سمجھ میں آیا تو میں نے اپنے حصے میں جو زید کا حصہ تھا وہ لے لیا اور زید والے حصے میں جو میرا حصہ تھا وہ بدلے میں دے دیا تو مبادلہ آ گیا یا نہیں آ گیا تو تقسیم میں مبادلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبادلہ, مبادلہ, مبادلہ ہے کہ بھائی ایک یہاں تو ہر ہر جز میں شرکت تھی سورت سمجھ میں آ گئی اور افراز بھی ہے یہ نہیں اپنا حصہ الگ کر دیا کیا ہے بھائی دیکھو جب میں نے آدھی زمین لی تو اس کے ہر ہر جز کے اندر میرا بھی حصہ تھا یا نہیں بھائی میں نے اپنے اس حصے کو علیحدہ کر دیا تو افراز بھی پایا گیا اور مبادلہ سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو تقسیم جب بھی کوئی چیز کی جاتی ہے وہاں افراد بھی ہوتا ہے مبادلہ بھی ہوتا ہے افراد کا کیا معنی اپنا حصہ الگ کرنا مبادلے کا کیا معنی اپنا حصہ دے کر دوسرے کا حصہ لے لینا گندم میں یہی صورت بنا لو بھائی بھائی میرے اور زید کے درمیان یہ سو من گندم مشترک ہے اب ہم نے اس کو تقسیم کیا پچاس من زید نے لے لی گندم پچاس من میں نے لے لی اب آپ بتائیے یہ جو پچاس من گندم میں نے لیا یہ تھی میری نہیں گندم کے ہر ہر دانے میں ہم دونوں شریک تھے آدھا دانا اس کا بنتا ہے تو آدھا دانا میرا کیونکہ ایک ایک جز میں شرکت ہے کسی کا حصہ الگ نہیں سمجھ میں آیا دانے کا سوا حصہ کر دو اس میں بھی آدھا میرا ہے آدھا تعین علیحدہ کیا ہی نہیں ہے ابھی بھائی مشترکہ مال ہے تو اس کے ہر اس میں شرکت ہوتی ہے آپ اس گندم کو جب ہم نے الگ الگ کر لیا تو بتائیے یہ جو پچاس من الگ کیے یہ تھے ہی میرے یا ان میں آدھا حصہ زید کا تھا آدھا زید کا تھا اور زید نے جو آدھی گندم لیا وہ تھی ہی اس کی ہے اس میں آدھا حصہ میرا تھا اس میں آدھا حصہ میرا تھا تو میں نے یوں کیا کہ زید کی گندم میں جو اپنا حصہ تھا وہ اس کو دے دیا اور خود جو گندم لیے اس میں جو زید کا حصہ تھا وہ بدلے میں لے لیا وہ کیا کیا اس <سلام> کی گندم میں میرا حصہ تھا وہ میں نے بدلے کے طور پر دیا اور میری گندم میں اس کا حصہ تھا وہ میں نے بدلے کے طور پر لے لیا تو <سلام> so, یہ مبادلہ ہے سمجھ میں آئی بات لیکن ہر ایک کے حصے میں آدھا اپنا حصہ بھی تو تھا تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے افراد کیا ہے اپنا اپنا حصہ الگ کی اور دوسرے کے حصے کی طرف نظر کی جائے تو مبادلہ بھی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ حصے کا مبادلہ کر لیا سورج سمجھ میں آ گئی اب یاد رکھئے کہ چونکہ تقسیم میں افراد بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے فراز بھی ہے اور مباد بھی, مجدد بھی مجدد تو لہذا اب اگر کوئی ایک آکر مطالبہ کرتا ہے قاضی صاحب میرے اور زید کے درمیان یہ زمین مشترکہ ہے اس کو ہمارے درمیان تقسیم کروا دیجئے زید راضی نہیں ہے قاضی پھر بھی جبرن تقسیم کروا سکتا ہے قاضی کیا کر سکتا ہے جبرن تقسیم کروا سکتا ہے کیونکہ یوں سمجھا جائے گا یہاں مبادلہ ہم نہیں سمجھیں گے یوں سمجھیں گے کہ گویا ہر ایک کا حصہ قاضی نے الگ کر دیا بس ہے افراد بھی اور مبادلہ بھی لیکن ہم کیا سمجھیں گے گویا قاضی نے صرف ہر ایک کا حصہ کیا کر دیا الگ کر دیا بھئی ان میں سے ایک آیا تھا اس نے کہا تھا میرا حصہ الگ کر دیں قاضی نے اس کا حصہ الگ کر کے اسے دے دیا سمجھ میں آئی بس اور اگر مبادلے کو مانا جائے پھر یاد رکھو مبادلے پر کبھی قاضی کسی پر جبر نہیں کر سکتا میں مثلا دیکھو آپ کو اپنی کتاب دیتا ہوں بدلے میں آپ سے قلم لے لیتا ہوں یہ مبادلہ کہلاتا ہے ہے؟ یہ کیا ہے؟ مبادلہ اب قاضی مجھ سے جبرن یہ نہیں کروا سکتا چلو بھائی یہ کتاب اس کو دو اور اس سے قلم لے لو تو مبادلے پر کبھی قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تو تقسیم کے اندر کر مبادلے کی جہت کا لحاظ رکھا جائے تو قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ایک آیا تو ایک, ایک ہونے سے مبادلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ دونوں کا راضی ہونا میں یہ کتاب دے کر آپ سے قلم لے سکتا ہوں لیکن ضروری ہے میں بھی راضی ہوں اور آپ بھی اس بات پر راضی ہوں ورنہ جبرن یہ نہیں ہو سکتا اور افراد اپنا حصہ الگ چونکہ کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر قاضی کسی کو کیا کر سکتا ہے مجبور کر تو لہذا تقسیم میں چونکہ افراد بھی ہے مبادلہ بھی ہے لہذا وہاں یوں قاضی مجبور کر سکتا ہے کس معنی کی رعایت رکھتے ہوئے اس راج اس راج اس راج اس کا حصہ الگ کر کے دے رہا ہے مبادلہ نہیں کر رہا بھائی اگر مبادلے کو مد نظر رکھے پھر تو قاضی کسی پر جبر نحن نحن نحن بس نہیں بس کر سکتا سورج سمجھ میں آ اب بات چل رہی تھی دو جنسیں تین جنسیں یا چار جنسیں ہیں مولانا ایک گائے ہے ایک اونٹ ہے اور ایک غلام ہے اب تقسیم کرنے والے کو بلوایا کہ یہ ہمارے درمیان ہم دو میں تقسیم کرو اس نے کہا بھائی غلام ہے مہنگا اس کی قیمت ہے مثلا پچاس ہزار اور گائے کی قیمت ہے صرف بیس ہزار اونٹ کی قیمت ہے تیس ہزار معلوم ہوا گائے اور اونٹ ملا کر پچاس ہزار کے اور غلام اکیلا پچاس ہزار کا چلو بھائی ایک آدمی غلام ایک کے غلام دے دیتے ہیں اور ایک کو گائے اور بیل دے دیتے ہیں آپ دیکھو جن سے مختلف ہیں مولانا جب جن سے مختلف ہیں آپ مولانا افراز ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کسی صورت میں اس کو مبادلہ ہی کہنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ دیکھو غلام کے اندر بھی آدھا زید کا تھا آدھا عمر کا اونٹ کے اندر بھی آدھا زید کا تھا آدھا آمر کا بکری کے اندر بھی آدھا زید گائے میں گائے میں بھی آدھا زید کا حصہ تھا اور آدھا آمر کا حصہ تھا اب کیا کیا گیا زید کو اونٹ اور گائے دیے گئے تو اونٹ اور گائے کے اندر جو آمر کا حصہ تھا وہ زید نے لے لیا اور بدلے میں غلام کے اندر زید کا جو حصہ تھا وہ کس کو دے دیا آمر کو دے دیا تو مبادلہ آیا یا نہیں آیا یہاں تو ہر لحاظ سے مبادلہ ہی ہے یہاں ہم افراز بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ جن سے ہی الگ الگ ہیں بھائی ایک جیسی چیز ہوتی تھی تو اس کو ہم کیا کر لیتے تھے اپنا حصہ الگ بھائی ہم نے گندم الگ کی تھی ادھر بھی گندم تھی ادھر بھی گندم ہم نے کہا ہوا ہے نے اپنا اپنا حصہ الگ کیا مبادلہ یہاں پر کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے وہاں ہم بنا لیتے تھے کیونکہ ایک جیسی چیز ہوتی تھی زمین ساری تقسیم کی ایک طرف بھی ایک ایک جیسے ٹکڑا ہے دوسری طرف بھی دوسری اسی طرح کا ٹکڑا ہے مسئلہ تو وہاں بھی کیسے ہم کر لیتے تھے کہ دونوں کا حصہ کیا کیا گویا الگ الگ کیا مبادلے کی طرف ہم نظر ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ادھر بھی زمین ادھر بھی زمین تو یوں سمجھتے اپنا اپنا حصہ الگ کیا ہے اور یہاں یہاں تو جنسیں ہی الگ ہیں ایک کے پاس گائے اور اونٹ آ رہے ہیں دوسرے کے پاس غلام جا رہے ہیں تو اس کو ہم افراد کہہ سکتے ہیں اس کو تو افراد ہم کہہ نہیں سکتے کہ اپنا حصہ الگ کیا ہے اس کو ہر حال میں کیا کہنا پڑے گا مبادلہ لہذا اس یہاں تو مبادلہ ہی مبادلہ ہے صرف افراد نہیں ہے اب یہاں جانبین کی رضامندی ضروری کیونکہ قاضی مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آگئی تو جن سے جب مختلف ہوں تو اس صورت میں یاد رکھنا قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا دونوں تقسیم کے لیے راضی ہیں پھر تو تقسیم ہوگی ایک راضی ہے دوسرا نی راضی تو پھر قاضی جبرن تقسیم نہیں کروا سکتا مسئلہ سمجھ میں آ گیا دیکھا یہی بات کر رہے ہیں بھائی عروج واحد اور سامان عروض جہاز کی جمع سامان کو کہتے ہیں عروس تقسیم کرے گا سامان کو ایزا کانت منسنفیوں جب کہ وہ ایک ہی نقسم سے ہو سارا سامان کیونکہ یہاں ہم کیا بنا لیں گے افراز اس کو بنا لیں گے ایک قسم کا سارا بھائی ایک, ایک کو بھی پچاس بکریاں دی, دوسرے کو بھی پچاس بکریاں دی. تو کیا سمجھیں گے گویا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ کیا کیا ہے الگ کیا ہے है الگ है کیا है है है है. है. لیکن باز ہافی بازی اللہ بھی تراظی ہاں لیکن تقسیم نہیں کرے گا قاضی دو جنسوں کو باز ہافی بازی ایک کو دوسرے کے اندر اللہ بھی مگر ان دونوں کی باہمی رضا کیونکہ یہاں مبادلہ آیا اور مبادلے پر قاضی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا وہاں باہمی رضامندی ضروری ہے وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں لا یقسم الرقیق قبل الجواہر کہ قاضی غلاموں کو بھی تقسیم نہیں کر سکتا جواہرات کو بھی تقسیم نہیں کر سکتا بھائی دو آدمیوں کے درمیان چھ غلام ہیں جو انہیں وراثت کے طور پر ملے ایک آیا کہتا ہے قاضی صاحب ہمارے درمیان یہ غلام تقسیم کروا دیجئے امام صاحب فرماتے ہیں جب تک دوسرے کی رضامندی نہ ہو ان غلاموں کو تقسیم نہیں کر سکتے یا مانا نہ جواہرات ہیں قیمتی پتھر ہیں بھائی دس قیمتی پتھر ہے دو آدمیوں کو بطور وراثت کے ملے ہیں ایک آیا آ کر کہتا ہے قاضی صاحب ان کو ہمارے درمیان تقسیم کروا دیجئے۔ تو کہتے ہیں نہیں بھائی جب تک دوسرا رضا رضامند نہ ہو قاضی ان کو دونوں کے درمیان تقسیم اے نہیں, اے نہیں کرتا سکتا بھائی کیوں نہیں کروا سکتا یہ تو ایک ہی جنس سارے قیمتی پتھر ہیں یا ایک ہی جنس سے سارے کے سارے غلام ہیں کیوں نہیں کروا سکتا امام صاحب فرماتے ہیں یہ ہیں تو جنس ایک لیکن یہ کئی جنسوں کے درجے میں ہیں اس لیے کہ ہر غلام دوسرے غلام سے الگ ہوتا ہے قوت کے اعتبار سے بھی مولانا سمجھ میں آیا اور خوبیوں اور صفات کے اعتبار سے بھی بھائی اور خدمت وغیرہ کے اعتبار سے بھی بے انتہا فرق ہوتا ہے حتیٰ کے بعض اوقات ایک غلام بیسیوں غلاموں سے افضل ہوتا ہے قوی ہے مضبوط ہے امانت دار ہے خوب خدمت کرنے والا ہے سمجھ میں آیا تو یہ تو بیسوں غلاموں سے اس قسم کا غلام بہتر ہے تو غلام اگرچہ کے چھ غلام ہیں لیکن ہر ایک الگ جنس شمار کریں گے کیونکہ ان میں فرق بہت زیادہ ہے تو چھے جنسیں ہو گئیں اور جب جنسیں الگ ہوں تو آپ نے پڑھا بغیر باہمی رضامندی کے تقسیم درست نہیں اسی طرح قیمتی پتھر ہیں مولانا قیمتی پتھر بھی اگرچہ ہیں دیکھنے میں ایک جنس لیکن یہ کئی جنسوں کے درجے میں ہیں اس لیے کہ ہر پتھر کی قیمت الگ ہوتی ہے ایک جیسے بھی ہوں پھر بھی الگ حالانکہ ایک جیسے ہوتے نہیں کوئی پتھر چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا قیمتی پتھر اور اگر ایک جیسے ہوں بھی پھر بھی قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں بھائی ایک پتھر ہے چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر چمک دمک زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی دوسرا قیمتی پتھر ہے وہ بڑا ہے لیکن اس کے اندر وہ چمک دمک نہیں تو اس میں قیمت بھی زیادہ نہیں ہوگی تو بہت سی چیزوں کا وہاں بھی لحاظ ہوتا ہے وہاں تو ان کو وہ بھی کئی جنسوں کے درجے میں ہوئے اور جب کئی ہو گئیں تو بغیر باہمی رضامندی کے تقسیم صحیح نہیں قلعہ رحم اللہ تعالی قسم الرقی قل الجواہرہ ارمام آزم و حنیف رحم اللہ فرماتے کے تقسیم نہیں کرے گا قاضی ہر رقیقہ غلاموں کو غلام کو ول اور جواہرات کو بھئی غلاموں اور جواہرات کو تقسیم نہیں کرے گا جب تک دونوں کی رضا نہ ہو وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی یقسم الرقیق یہ فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ غلاموں کو تقسیم کر دے گا قاضی وَلَا يُقَسَّ مُحَمَّامُ وَلَا بِئْرُ وَلَا رَحَنْ إِلَّا أَنْ يَتَرَازَ الشُرَكَةً بھئی حمام ہے تو آدمی میں مشترکا تو کیا اس کو تقسیم کریں گے ایک کے مطالبے پر یا کنواں ہے دو آدمی میں مشترکہ تو کیا ایک, ایک کے مطالبے پر تقسیم کریں گے یا پنچکی ہے بھائی وہ چکی جو پانی کے ذریعے چلتی ہے بھائی پہاڑی علاقوں میں اکثر ہوتی ہے جہاں بلندی سے پانی آتا ہے بھائی سمجھ میں آیا وزنی پتھر ہوتا ہے اور پانی بڑی رفتار سے آتا ہے اور پتھر کو گھماتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر وہ آٹا وغیرہ اور چیزیں وہاں آرام سے انسان پیس سکتا ہے بھائی سمجھ تو پنچکی اب کیا ان کو کسی ایک کے مطالبے پر تقسیم کریں گے کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں تو دونوں کا ذرار ہے کیا ہے بھائی اگر وہ چیز چھوٹی تھی تو چیز ہے ہمام ہے یا پنچکی ہے یا کنواں ہے تو اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہے اور آپ نے پڑھا ہے جہاں دونوں کا نقصان ہو وہاں تقسیم کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہے اسی لیے کہ قسم ہم تقسیم ہی کیا جائے گا حمام کو اور نہ کنوئیں کو اور نہ کو مگر یہ کہ شرکا رضامند ہو جائیں وہی و عادل صورت مسئلہ یہ بھئی کہ قاضی کے پاس مثلاً دو وارث حاضر ہوئے بھائی وہ زمین انہوں نے کہا ہمارے درمیان زمین تقسیم کر دی جائے بھائی بھائی کہاں سے ملی زمین آپ کو انہوں نے خود ہی ذکر کر دیا کہ یہ زمین ہمیں زہر سے بطور وراثت کے ملی ہے اور آپ نے پڑھا صورت میں پھر قاضی کیا طلب کرے گا بیینہ طلب کرے گا اس شخص کی وفات پر اور وارثوں کی تعداد پر ان دونوں نے کیا کیا ان دونوں نے بیینہ قائم کر دی کہ زید کا انتقال ہو چکا اور ہاں کہا ہم تین وارث دراصل ہم تین بھائی ہیں ہم صرف ہم تین وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں اس کا زید کا اور اس وقت تو دو موجود ہیں تیسرا غائب ہے تیسرا کیا ہے اور زمین انہی دو کے قبضے میں ہے زمین انہی دو کے قبضے میں ہے اب ایک تو غائب ہے تو کیا اب اس کا انتظار کیا جائے یا قاضی تقسیم کر دے کہتے ہیں بھائی زمین ان دو کے قبضے میں ہے اور ہے ایک ہی غائب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی دوسرا اس کا قائم مقام ہو گیا کیونکہ وراثت کے مسئلے میں ایک شخص باقیوں کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے قائم مقام ہو جاتا ہے مثلا زید اور عمر آئے تھے اور بکر غائب ہے تو زید کا فریق مخالف کون کون ہوئے بکر اور عمر بکر تو غائب ہے ہمر موجود ہے لیکن ہمر بکر کا بھی قائم مقام ہو گیا سمجھ میں آیا کیونکہ وراثت کے مسئلے میں ایک شخص دوسرے کا کیا بن جاتا ہے غائب کی طرف سے نائب بن جاتا ہے تو زید کس کا نائب بن گیا بکر کا بھی نائب بن گیا سمجھ میں آیا اور زید کے فریق کون ہے مختریق مخالف بکر اور عمر ہیں اور موجود کون ہے عمر تو زید کے لیے یوں سمجھیں گے عمر جو ہے وہ بکر کا بھی قائم مقام ہے نائب ہے سورج سمجھ میں آ گئے تو وراثت کے مسئلے میں ایک فریق دوسرے کا نائب بن جایا کرتا ہے نائب بن جاتا ہے اچھا اور زمین بھی ان کے قبضے میں ہے زمین یاد رکھیے اگر وہ غائب کے قبضے میں ہوئی پھر تقسیم نہیں کرے گا قاضی اس لیے کیونکہ وہ تو پھر غائب کے خلاف فیصلہ ہوا کیونکہ زمین, زمین یہاں ان دونوں کے قبضے میں ہے تو اب یہ وراثت کا مسئلہ ہے دوس ایک جو ہے دوسرے کی طرف سے نائب بن گیا تو قاضی ان میں زمین تقسیم کروائے گا تین حصے بنا دے ٹھیک ہے ایک حصہ زیب کو دے دیا ایک حصہ عمر کو دے دیا ایک حصہ بکر کا ہے بکر تو ہے نہیں لہٰذا قاضی کسی تیسرے آدمی کے سپرد کر دے گا کہ بکر کے آنے تک تم اس زمین کا خیال رکھو جب وہ آ جائے تو اس کے حوالے کر دینا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہی وَا ہزارہ وارثان آئندی جب دو ہا وارث حاضر ہوے قاضی کے پاس وقام بہینہ تالل وفاتی واد وراثتی بینہ قائم کر دی وفات پر بھی اور وارثوں کی تعداد پر بھی ودارفی اے دم اور حال یہ ہے کہ وہ گھر ان کے قبضے میں ہے و وہی اے دیم نہیں ہونا چاہیے مولانا فی اے دی ما ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھائی اگر اس غائب کے بھی قبضے میں ہے پھر نہیں کریں گے یاد رکھنا کیونکہ پھر قضاء علل غائب, ہو جائے غائب کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا حالانکہ اس کی, موجود کی ضروری ہے وہ دارفی عید اور گھر جو تھا وہ ان دونوں کے قبضے میں تھا وہ غائب ان اور ان کے ساتھ ایک ایسا وارث بھی ہے جو غائب ہے یعنی اس وقت موجود نہیں ہے تو قسمہل قاضی بطلب الحاضرین تو تقسیم کر دے گا قاضی اس زمین کو بطلب الحاضرین ان دو حاضر وارثوں کی کے طلب کرنے پر وانا فابل وانا فابل الغائب وکیلن يقبض نصيبه اور کوئی قائم کر دے گا غائب کے لیے کوئی وکیل جو قبضہ کر لے گا اس کے حصے پر اس کی طرف سے کیا کر لے گا کوئی وکیل مقرر کر دے گا جو اس کے حصے پر قبضہ کر لے گا اور جب وہ آ جائے گا تو اس کے حوالے کر دے گا وہ ان کانو مشترینہ مشترینہ دو یا ہیں آپ کی کتاب میں بھائی ایک یا ہونی چاہیے بھائی کیسے بھائی گردان پڑھو ذرا مشترین مشتریانی مشترین مشتریانی مشترونا بھائی اس میں فائل کی گردان کہہ رہا ہوں بھائی مشترین مشتریانی مشترونا اور اسی سے کیا بن جائے گا مشترین تو ایک یا ہونی چاہیے بھائی دوسری صورت بناؤ بھائی بھائی دو آدمی آئے اور ان کے پاس ایک زمین ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ زمین ہم دونوں, کی ہے ہم دونوں اور ساتھ ایک تیسرا آدمی ہے ہم تین آدمیوں کی زمین ہے بھائی وہ تیسرا آدمی کدھر ہے کہتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں کہیں دوسری جگہ گیا ہوا ہے بھائی کہاں سے ملی خود ہی بتلا دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے یہ زمین خریدی ہے وہی وراثت والی صورت ہے لیکن بس یہاں وہاں انہوں نے کہا تھا ہمیں وراثت کے طور پر ملی ہے اور یہاں پر کیا کہتے ہیں ہم نے خریدی ہے اور ہم دونوں کے قبضے میں ہے اور تیسرا بھی ایک شخص ہے اس کا بھی حصہ ہے وہ اس وقت موجود نہیں وہ بھی خریداروں میں سے ہے کہتے ہیں اب زمین کو تقسیم نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ وراثت کا مسئلہ نہیں وراثت کے مسئلے کے اندر تو جو حاضر فریق ہوتا تھا وہ غائب کی طرف سے نائب بن جایا کرتا تھا لیکن یہ اس کا مسئلہ ہے شرا اور شیرا کے مسئلے میں غائب کا نائب حاضر نہیں بنتا بھائی یہ جو ہم نے وراثت میں کیا صورت بنائی تھی کون تین آدمی تھے زید عمر بکر بکر غائب تھا زید اور عمر موجود تھے لیکن ہم نے کیا کہا تھا زید کا فریق مخالف کون ہے عمر اور بکر تو موجود صرف عمر ہے لیکن وہ بکر کی طرف سے بھی نائب بن گیا جبکہ یہاں شرا میں آسانی ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے نائب نہیں ہو سکتا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ انکان مشترین لم یو قسم ماں غتی اور اگر وہ دونوں اگر وہ لوگ خریدنے والے ہیں یعنی کہتے ہیں ہم نے یہ زمین خریدی ہے لم یو تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا ماں غتی احادیم ان میں سے کسی ایک کے غائب ہونے پر وہ انکان القار دلواری سے غائبی یہ وہ مسئلہ آ گیا دیکھا بھائی اوپر میں نے کیا کہا تھا کہ زمین کیا ہونی چاہیے وارث جو وارث مقدمہ لے کر آئے ہیں یا جو تقسیم کے لیے قاضی کے پاس حاضر ہوئے ہیں قبضے میں بھی انہی کے ہو اگر اس غائب کے قبضے میں بھی ہے اس کا بھی قبضہ ہے اس وقت تو کیا ہوا ہے لیکن زمین یہ دو کے قبضے میں نہیں تھی بلکہ تینوں کا اس پر قبضہ تھا اب قاضی فیصلہ نہیں کرے گا اب ایک دوسرے کی طرف سے نائب نہیں بن سکتا کیونکہ یہ فیصلہ اس صاحب قبضہ کے خلاف ہوا بھائی زمین تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی زمین تقسیم ہوگی تو اس کے بھی خلاف فیصلہ ہوا اور وہ تو حالانکہ موجود نہیں اور علی الغائب تو جائز نہیں ہے صورت سمجھ میں آ کیونکہ اب وہ صاحب قبضہ ہے پچھلے مسئلے میں وہ صاحب قبضہ نہیں تھا وہ جو غائب تھا یہ فرق ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ ان قان اللہ قارفی یہ دل وار سل غائبی اوشی امین لم یو اور اگر وہ زمین یا جائیداد جو تھی یہ دل وار سل اس غائب وارث کے قبضے میں ہے اوشی امین ہوں یا اس آقار میں سے کچھ حصہ اس کے قبضے میں ہے جس کو تقسیم کروانا ہے لم یو تو اب بھی قاضی تقسیم نہیں کرے گا وہ ان ہزارہ وارثوں واحد المیو قسم صورت اور بھائی ایک ہی وارث حاضر ہو گیا اور اس نے بھی قائم کر دی کہ زید کا انتقال ہو گیا ہے اور کون ہے وارث آپ کے ساتھ اس اس پر بھی اس نے بینا قائم کر دی کہ میں ہوں زید ہے اور عمر ہم تین وارث ہیں بھائی زید اور عمر کی ہیں وہ غائب ہیں اب یہ ایک ہی شخص چاہتا ہے زمین کو کیا کر دیا جائے تقسیم کر دیا جائے اور زید اور عمر کا حصہ کسی وکیل کو دے دیا جائے وہ ان کو بعد میں دے دے کہتے ہیں نہیں اب نہیں کیا جائے گا کم از کم دو وارثوں کا حاضر ہونا ضروری بھائی کیوں دو وارثوں کا حاضر ہونا کیوں ضروری اس لیے مولانا کہ کیونکہ یہاں پر ایک مقدمہ کرنے والا چاہیے تو دوسرا جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے ایک مقاصم ہے تو ایک مقاصم بھی چاہیے کیا چاہیے بھائی وہاں پر صرف زید اور آمر آئے تھے لیکن دو فریق بن گئے تھے یا نہیں بن گئے تھے تو دو فریق تو ضرور ہونے چاہیے ایک ہی فریق مقاسم بھی بن جائے یعنی مقدمہ کرنے والا اور مقاصم بھی بن جائے یعنی جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے یہ درست نہیں یہ ایک ہی شخص مقاسم بھی بن جائے مقاسم کا من اپنا حصہ لینے والا اور مقاسم بھی بن جائے جس سے حصہ لیا جائے یہاں پر ہم کیا کریں اگر تقسیم کر دیں گے صرف ایک حاضر ہوا ہے تو یہی شخص مقاسم بھی بن گیا مقاسم بھی کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں ورنہ دوسرا ساتھ ہوتا ہم اس ایک کو مقاسم بناتے دوسرے کو اس نے یہ مقدمہ کرنے والا اور اس پر مقدمہ کیا ہے یہ صورت بنا لیتے تو یہاں ایک ہی کو مقاسم اور مقاسم نہیں بنا سکتے یا ایک ہی کو مقاسم بنا دیتے ایک کو مقاسم بناتے دوسرے کو مقاسم مقاسم کیا مانا اپنا حصہ وصول کیا مقاسم جس سے حصہ وصول کیا تو ایک مقاصم بنا دے ایک کو مقاسم لیکن یہاں تو ایک ہی آدمی ہے وہی وہ مقاسم ہو حصہ وصول کرنے والا پوچھے حصہ وصول کرنے والا کون جی, یہ آدمی اچھا کس سے اس نے یہ حصہ وصول کیا اپنے آپ سے ہی وصول کیا بھائی تو ایک ہی مقاسم ہوا ایک ہی مقاسم یہ تو درست نہیں ہے بھائی لہٰذا ایک وارث آتا ہے پھر نہیں کم از کم دو آئے تو پھر وہ اگر زیادہ بھی ہوئے تو دوسرا باقیوں کی طرف سے کیا بن جائے گا قاضی تقسیم نہیں کرے گا وہ ادا کانت مشترک واحدین خوسیمت خوشمت رحم الله بھائی دیکھو دو آدمی ہیں ان کے درمیان کئی مکانات مشترکہ ہیں بھائی لاہور کے اندر ہی بھائی کئی جگہ پر گھر ہیں مثلا پانچ یا چھ چھ گھر ہیں بھائی لاہور کے اندر دو آدمیوں کے مشترکہ ہیں تو اب کیسے تقسیم کیا جائے گا کیا تین گھر ایک آدمی کو دے دیں تین گھر دوسرے آدمی کو دے دیں امام صاحب فرماتے نہیں بھائی ہر گھر دوسرے سے مختلف ہے محلے کے اعتبار سے علاقے کے اعتبار سے پڑوسیوں کے اعتبار سے سمجھ میں آیا ہر اعتبار سے مختلف ہے علاقوں کی مختلف بعض علاقوں میں کو لوگ اچھا شمار کرتے ہیں بعض کو اچھا شمار نہیں کرتے بعض جگہ کیا ہے پڑوسی بڑے نیک اور شریف ہیں بعض جگہ تنگ کرنے والے ہیں تو ان سب چیزوں سے زمین کی قیمت پر مکان کی قیمت پر اثر پڑتا ہے تو ہر مکان گویا الگ جنس ہے جب الگ جنس ہے تو ہر ایک کی الگ الگ تقسیم کریں گے کیا کریں گے الگ الگ تقسیم کریں گے سورج سمجھ میں آ گئی ہاں آپس میں رضامند ہوتے ہیں کہ جی تین ایک کو دے دیں تین دوسرے کو دے دیں وہ تو الگ بات ہے مثلا ایک جبرن چاہتا ہے جی یوں کریں تین مکان ایک کو دیں تین مکان دوسرے کو دیں دوسرا راجی نہیں ہے تو بھائی نہیں پھر یہ صورت ہم نہیں کر سکتے بلکہ کیا کرنا پڑے گا ہر مکان کو الگ الگ ہی تقسیم کریں گے کیونکہ ہر مکان گویا کہ الگ جنس ہے تو اس میں تو طریقہ یہ ہے کہ ہر جنس کو کیا کیا جاتا ہے ہر ہر جینس کو الگ الگ تقسیم ہوتی ہے اس کی جبکہ یہ تو امام صاحب کا مذہب ہے کہ ہر ایک مکان کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا سیمین فرماتے ہیں اگر ان کے لیے بہتر کیا ہے کیا بہتر ہے کہ الگ الگ کے ایک دوسرے کے بدلے مکان ایک کو کچھ مکان دے دیں ایک کو کچھ دونوں اس پر راضی اس میں دونوں کی بہتری ہے تو اس صورت میں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے جبرن تقسیم کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ ازاقانت دور مشترکہ تم دور جمع دار کی اور جب کئی گھر مشترکہ تھے فی مصر واحد ایک ہی شہر میں قسمت کل دار علاہ داتیہا حد تو تقسیم کیا جائے گا ہر گھر کو علیدہ طور پر فی قول ابی حنیفت رحمہ اللہ امام عظم ابو حنیف رحم اللہ کے قول میں وقالا رحمہم اللہ تعالی انکان الاسلح لہن قسمت بعضیہا فی بعض قسمہا صاحبین فرماتے ہیں اگر ان شرکا کے لیے بہتر جو ہے وہ بعض گھروں کی بعض میں تقسیم ہے تو اس طرح قاضی تقسیم کر دے یعنی دو تین گھر ایک کو دے دیے تین گھر دوسرے کو دے دیے اگر بہتری اس میں ہے تو اس طرح کر سکتا ہے یعنی جبرن کر سکتا ہے وہ امکان داروں و زیات ان اوداروں دو بھائی ہیں ان کے درمیان ایک گھر اور ایک قابل کاشت زمین کا ٹکڑا ہے کھیت ہے بھائی اب کیا کریں ایک کو گھر دے دیں ایک کو کھیت دے دیں ایسا کریں کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں الگ الگ جنسیں ہیں لہذا گھر کو علیحدہ تقسیم کرو اور کھیت کو علیحدہ تقسیم کرو یا اسی طرح دونوں کے درمیان ایک گھر ہے اور ایک دکان تو کیا کریں ایک کو گھر دے دیں ایک کو دکان دے دیں کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دونوں الگ الگ دن ہیں گھر الگ الگ دونوں میں تقسیم کرو اور دکان الگ دونوں کے اندر تقسیم کر دو تو کہتے ہیں وہ امکانت دار ان اور اگر گھر تھا یعنی ان میں مشترکہ گھر تھا وز اور قابل کاشت زمین تھی یعنی غلہ اگانے والی زمین تھی او دار و یا کیا تھا؟ ایک گھر ہے اور ایک دکان ہے قسم کل واحد دن على ہی دتی ہی تو تقسیم کر دیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو لیدہ لیدہ وَيَنْبَغِي لِلْقَاسِمِ اَنْ يُصَوِّرَ مَا يُقَسِّمُهُ یاد رکھیے جو تقسیم کرنے والا ہے زمین تقسیم کرنے آیا وہ زمین تقسیم کی اس نے کئی لوگوں کے درمیان کیسے تقسیم کرے اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں بھائی اسے چاہیے کہ اس کا نقشہ بنائے زمین کا کیا کرے نقشہ بنائے بھائی کس قسم کی زمین ہے کتنی لمبائی ہے کتنی چوڑائی ہے لمبائی کے رخ میں ہے یہ دونوں طرف برابر ہے یا گولائی کے اندر ہے سارا اس کا نقشہ بنا لے اور اس کے برابر برابر حصے کر دے اور زمین کو ماپ لے اس گزوں کے اعتبار سے اس کا نقشہ بنائے ہے بھائی سمجھ میں آیا جیسے آپ جانتے ہیں بھائی سکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گراف پیپر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو اس پر نقشہ بناتے ہیں کسی چیز کا مثلا ساٹھ گز کا مکان ہے ساٹھ ہی گز لمبائی ہے ساٹھ ہی گز چوڑائی ہے تو اس پر بنائیں گے تو اب مثلاً ہر دس گز ایک انچ کے برابر وہاں ہم فرض کر لیتے ہیں تو ساٹھ گز کتنے انچ ہوئے چھ انچ چھ انچ چوڑا اور چھ انچ لمبا نقشے کے اندر اس کے سورت بنا لے گا سمجھ میں آیا اور برابر حصے کر لے گا کہ تقسیم کرنے لیں بھائی سمجھ؟ برابر حصے اور اس گھر کو ماپے کا بھی بھائی پھر اس کے مطابق سارا نقشہ بنانا ہے اور اگر اس گھر کے اندر کوئی عمارت ہے بھائی ایک طرف ایک عمارت ہے دوسری طرف عمارت نہیں ہے بھائی تقسیم کر رہے ہیں اب عمارت تو ایک حصے میں آ سکتی ہے دونوں میں نہیں آ سکتی یا فرق اور صرف ایک کمرہ ہے وہ تو ایک حصے میں آ سکتا ہے دونوں کے حصے میں نہیں آ سکتا یا چار پانچ ہیں تو ان کے حصے سب کے حصے میں نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں یاد رکھیے جب عمارت بیچ میں آئے تو اس عمارت کی قیمت لگا لی جائے گی کیا کیا جائے گا قیمت لگا لیں گے اور قیمت کے اعتبار سے پھر باقیوں کو کچھ زمین زیادہ دیں گے اور اس جس کے حصے میں کمرہ آئے گا اس کو زمین اتنی ہی تھوڑی دیں گے اس پورا حساب لگا لیں گے یہ سارا نقشہ بنائے گا اور نیچ ہر ایک کے لیے راستہ بھی چاہیے راستے کا بھی لحاظ رکھے تقسیم کرتے ہوئے سمجھ میں آیا تاکہ ہر ایک کے حصے میں جو زمین آئے اس کے آنے جانے کا راستہ بھی ہونا چاہیے بھائی ورنہ کیسے پہنچے گا اپنے حصے کے اندر اور اگر پانی وغیرہ آ رہا ہے بھائی پانی کی باری ہے یعنی کھیت وغیرہ تقسیم کر رہا ہے تو ہر ایک کی پانی کی کبھی لحاظ رکھے کہ ہر ایک تک پانی پہنچے پانی کی باری وغیرہ بھی آپس میں ان کے مقرر کر دے ساری تقسیم لکھے بھائی ورنہ بعد میں جھگڑا آئے گا تو یہ سارا نقشہ وغیرہ کیا کرے بنا لے یہ نقشہ ضرور بنانا ہے کیونکہ ساری تفصیلات بھی ساتھ لکھ دے گا اور پھر یہ قاضی کے پاس بھی اس نے پیش کرنا ہے کہ میں نے فلاں جگہ تقسیم کر دی ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ پورا وصول کر لیا ہے اب اس کو آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیجئے کل کوئی جھگڑا ہو تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا میں فیصلہ کر کے آیا ہوں بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو یہ قاضی کے پاس جمع کروائے گا تو ساروں کے پھر دیکھو زمین کے حصے کر دیے اب ایک طرف سے گئے بھائی میں اس طرف سے تقسیم کروں گا چار حصے دار ہیں بھائی کتنے حصے دار ہیں چار حصے دار ہیں ہر ایک کا پچیس پچیس فیصد حصہ ہے زمین کے کے چار برابر کر لے حساب کتاب مطابق بلڈنگ کی قیمت لگا کر ہر ایک کا راستہ بھی بنا دے ہر ایک کی پانی کی باری بھی مقرر کر دے اور پھر ایک طرف سے کہے بھائی یہ حصہ نمبر ایک ہے یہ حصہ نمبر دو ہے یہ حصہ نمبر تین یہ حصہ نمبر چار ہے پھر مولانا اچھا جی پھر اس کے بعد قرآن اندازی کرے گا بھائی کیا کرے ہر ایک شریک کا نام لکھ لے زید ایک کاغذ پر لکھا امر دوسرے پر بکر تیسرے پر خالد چوتھے پر چوتھے کاغذ پر پھر ان کی اندازی کرے سب سے پہلے جس کا نام نکلے اسے کون سا حصہ دے دے گا پہلا حصہ حسن مغرب کے جانے سے پہلا حصہ وہ اس کا ہوا دوسرے نمبر پہ جس کا نام نکلا اس کو ساتھ والا وہ دوسرا حصہ ہے پھر تیسرے نمبر پہ جس کا نام نکلا اسے تیسرا حصہ دے دے صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ویم بغیل القاسمیر مناسب ہے تقسیم کرنے والے کے لیے کہ ایو صو رما یقسمه کہ وہ صورت بنا لے ما زمین وغیرہ کی یقسمه جسے وہ تقسیم کر رہا ہے سورت بنا لے یعنی نقشہ بنا لے وہ برابر, یہ برابر حصے کر لے کر لے ذرا آر اس زمین کو کیا کرے ماپ لے کیونکہ نقشے میں بھی اسی حساب سے بنانی ہے وہ یوکا ہوئی آ اور قیمت لگائے عمارت کی اگر اس میں عمارت کو ایک طرف ہے تو اس کی قیمت لگائے بھائی وہی فریق اللہ نفی بینان ہی و شیر اور جدا کر دے ہر حصے کو باقیوں سے ہی بھی طریقے ہی ہی اس کے راستے اور اس کی پانی کی باری کے ساتھ یعنی ہر ایک, ایک راستہ بھی ہو بنائے یہ راستہ اس کا رہا ہے یہ راستہ اس کا ہے اور پانی کی باری بھی مقرر کر دے حَتَّى لَا يَقُونَ لِنَصِيبِ بَعْدِهِم بِنَصِيبِ الْآخَرِ تَعَلُّقُن یہاں تک کہ بعض کے حصے کا دوسرے کے حصے کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے تاکہ ان کے دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے کیونکہ بعد میں پھر کل ورنہ کل کوئی جھگڑا ہوگا وَيَقُصُبُ عَسَامِهِمْ جمع ہے اس من کی اور لکھ لے ان شرکا کے نام بھائی وہا قرأ اور اس کو ان ناموں کا قرعہ بنا لے یعنی الگ الگ پرچیاں بنا کر لکھ لے سوم قیب پھر نام رکھے کہ ایک حصے کا کیا نام رکھے اول ہبانی اور دوسرے کا کیا لقب رکھے یہ ثانی ہے ان کو بتا دیں یہ اول ہے یہ ثانی ہے یہ ثالث ہے یہ رابع جس کا پہلے نام نکلے گا اس کو اول ملے گا جس کا دوسرا نام نکلے گا اس کو دوسرا, گا، اس کو دوسرا ملے گا جس کا تیسرا نام نکلے گا اسے تیسرا نام تو کہتے ہیں نصیباً بالاول پھر نام رکھ دے ایک حصے کا اول ولدیلی اور دوسرے کو دوسرا جو اس, کے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا ثانی رکھے ولدی یلی ہبس سالس اور وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا اس کو تیسرا لقب رکھ دے والا حادہ اور اسی طریقے پر سارے حصوں کے نام رکھ دے سو میوخر قرآن پھر قرآن نکالے فمن خرج مح اولا پس جس کا نام سب سے پہلے نکلے فلاح الحم الاول تو اس کے لیے سہم اول ہے پہلا حصہ ہے ومن خرج ثان جی اور جس کا نام دوسرے نمبر پر نکلا فلاح الحم السانی تو اس کے لیے دوسرا حصہ ہے ولافل قسمتی دراہ مد دن اللہ ترا یہ بات سمجھ لو بھائی بھائی صورت یہ ہے مثلا دو آدمیوں میں ایک زمین کو تقسیم کرنا تھا اب بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھائی ایک آپ نے پڑھا اس بلڈنگ کی کیا کی جائے گی قیمت لگا لی جائے گی اور پھر اسی حساب سے دوسرے کی زمین کم ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی بلڈنگ والے کی زمین کم ہوگی کیونکہ اسے بلڈنگ بھی ساتھ مل رہی ہے اور دوسرے کی حصے میں زمین زیادہ ہوگی اگر اس کے بجائے یوں کرتا ہے زمین کے حصے برابر رکھتا ہے البتہ ایک طرف چونکہ بلڈنگ ہے تو اس بلڈنگ کی قیمت لگا لے گا یہ بلڈنگ ہے مثلا سو درہم کی کتنے کی ہے تو زمین کے دو برابر حصے کر دیے بلڈنگ کی قیمت لگا دی اور پورا اندازی کی اور بتلا دیا ان کو بھائی دیکھو جس کے حصے میں بلڈنگ آئے گی کیونکہ اس سے سو درہم کی بلڈنگ مل رہی ہے تو برابری کے لیے وہ کیا کرے دوسرے کو پچاس درہم دے گا دونوں کیا ہوئے راضی ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جس کے حصے میں بلڈنگ آئی وہ حصہ اس کا ہو جائے گا لیکن دوسرے کے حصے میں چونکہ کمی آ رہی ہے اتنی تو آپ اس میں سے آتا ہے پیسے دوسرے کو تو اگر دونوں راضی ہیں تو دیکھو درہموں کو بیچ میں ہم نے داخل کر دیا تاکہ اس کے ذریعے برابری ہو جائے سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو درہموں پر اگر دونوں درہم اور یا دینار کے داخل کرنے پر دونوں راضی ہیں تقسیم میں تو پھر ان کو داخل کرے اگر دونوں راضی نہیں پھر ان کو تقسیم اور پھر ان کو داخل نہ کرے بلکہ زمین تھوڑی زیادہ کر دے اور جس میں بلڈنگ ہے وہ زمین تھوڑی کم کر دے جراہیم کو داخل ہی نہ کرے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ معنی ہے ولا يُدْخِلُ فِي الْقِسْمَةِ الدَّرَاہِمَ وَالْدَّنَا اور داخل نہیں کرے گا تقسیم کے اندر دراہیم اور دینات إِلَّا بِتَرَاضِيهِمْ مَغَرْ شُرَاقَا کی باہمی رضا مندی سے فَإِن قَسَّمَ بَيْنَهُمْ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ صورت یہ بائی دو آدمیوں میں زمین تقسیم ہوئی لیکن تقسیم کچھ اس طرح ہوئی اچھا دیکھو بھائی دو آدمیوں میں جب زمین تقسیم کر رہا ہے ایک شخص تو قاسم کو چاہیے ہر ایک کا راستہ بھی الگ ہو دوسرے کی ملکیت سے ہو کر نہ آنا پڑے یہاں پر بھائی اور ہر ایک کے پانی وغیرہ کی اگر باری ہے وہ بھی متعین کر دے گا اور اگر پانی بہنے کی جگہ ہے مثلا نالی وغیرہ ہے وہ بھی دوسرے کی ملکیت میں سے نہ گزارے ہر ایک کا کیا کر دے الگ الگ کر دے صورت سمجھ میں آ یا شرط لگا دے بھائی جس کے حصے میں جس طرح بھی تقسیم ہوئی یہ زمینوں کی یہ جو نالی جس کی نکل رہی ہے یہ اسی طرح رہے گی دونوں راضی ہیں یہ راستہ اسی طرح آئے گا دوسرے کی ملکیت سے ہو کر دونوں راضی ہیں یہ تو اب تقسیم میں شرط لگا دی دونوں راضی ہیں پھر تو ٹھیک ہے نہ تقسیم کر دے لیکن اگر ایسی سورج رہی کہ جس نے تقسیم کر دیا اور تقسیم کے بعد جب دیکھا گیا تو ایک کا راستہ دوسرے کی زمین سے ہو کر آ رہا ہے دوسرے کی ملکیت سے یا ایک کی نالی دوسرے کی ملکیت میں سے گزر رہی ہے اور اس کی کوئی شرط لگائی تھی تقسیم میں شرطوں نہیں لگائی تھی تو کہتے ہیں اگر اس راستے کو اور اس نالی کو یہاں سے پھیرنا ممکن اور دوسری طرف کیا جا سکے کہ دوسرے کی ملکیت میں نہ آئے تو ایسا کر دیا جائے گا سمجھ میں آیا اسی طرح کر دیں گے اس کو پھیر کر دوسری طرف کر دیں گے اور جب اس طرح کر دیا اب دوسرا دوسرے کی زمین میں سے راستہ نہیں طلب کر سکتا ادھر نالی طلب نہیں کر سکتا کیونکہ اب ہم نے کیا کیا نالی کو جب دوسری طرف پھیرنا ممکن ہے تو دوسری طرف پھیر دیا جائے گا دوسرے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یا راستہ پھیرا جا سکتا ہے تو دوسری طرف راستہ بنا لیا جائے گا یہ دوسرے کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنی زمین میں مجھے راستہ دو کیونکہ اس کی شرط نہیں ٹھہرائی اسی تفسیم میں اگر شرط ٹھہرائی ہوتی بھائی جس زمین سے راستہ آ رہا ہے بھائی جس کے حصے میں بھی یہ آ گیا دوسرے کو راستے سے نہیں روکے گا یہ راستہ اسی پھر تو الگ بات ہے سمجھ میں آیا لیکن اگر یہ شرط نہیں لگائی تھی اور پھر اس طرح بعد میں غور کیا تو پتہ لگا ہو یہ تو راستہ ادھر سے آ رہا ہے اور تقسیم ہو چکی ہے تو اگر اس راستے کو پھیرا جا سکتا ہے دوسری طرف راستہ بنایا جا سکتا ہے تو دوسری طرف راستہ نکال لیں گے اور نالی دوسری طرف نکالی جا سکتی ہے تو دوسری طرف نکال لی جائے گی وہ زمین والا یہ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں نہیں نالی اب اسی دوسرے کی زمین میں سے گزرے گی راستہ اسی دوسرے کی زمین میں سے آئے گا یہ مجبور نہیں کر سکتا دوسری طرف نالی کو پھیر دیں گے دوسری طرف راستے کو پھیر دیں گے اور اگر ممکن ہی نہیں راستہ دوسری طرف نہیں پھیرا جا سکتا نالی کو دوسری طرف نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ دوسری طرف زمین اونچی ہے ادھر کو پانی جاتا ہی نہیں پانی تو ادھر کو ہی جاتا ہے جب بھی جاتا ہے تو اب کیا, کیا جائے کہتے ہیں بھائی شرط نہیں لگائی تھی ابھی تو اب پھر جھگڑا آئے گا دونوں کا ایک کو آنا پڑتا ہے دوسرے کی زمین میں سے اس کی زمین سے پانی بھی ادھر کو نکلتا ہے تو پھر جھگڑا ہوگا لہذا تقسیم فسخ کرو نئے سرے سے تقسیم کرو تاکہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق باقی نہ رہے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فائن قبضہ مبین مگر تقسیم کر دیا زمین کو دونوں ان شرکا کے درمیان ولی احادی مسیح ان مسیل کہتے ہیں پانی بہنے کی جگہ سمجھا پانی کی نالی وغیرہ ولی دسیل فیمل کے آخری اور ان دونوں میں سے کسی کے پانی بہنے کی جگہ ہے دوسرے کی ملکیت میں او طریقوں یا کوئی ایسا راستہ ہے دوسرے کی ملکیت میں لم درد فی القسمتی جس کی تقسیم کے اندر شرط نہیں لگائی گئی تھی فن ام کا نفر کو طریقے وال مسیلیان ہو اگر ممکن ہو پھیرنا راستے کو اور اس پانی بہنے کی جگہ کو اس دوسرے شخص کی ملکیت سے فی تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ راستہ مانگے یا پانی بہائے دوسرے کی ملکیت کے دوسرے شخص کے حصے کے اندر یہ اس کے لیے درست اگر پھیر سکتا ہے تو راستے کو اور پانی بہنے کی جگہ کو پھیر دیا جائے گا وہیں لم یقن اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو تقسیم کو کیا کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا صورت یہ بھائی بعض اب تقسیم کرنا پڑتا ہے ایک مکان ہے دو تین چار منزلہ ہے بھائی آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں فرق کرو دو منزلہ ہے بھائی اس کو تقسیم کرنا ہے کیسے تقسیم کریں گے بھائی مثلا یہاں تین صورتیں بنتی ہیں بھئی صرف نیچلے حصے میں دونوں کی شرکت ہے تو آسان تقسیم ہے قیمت قیمت کیا کریں گے قیمت لگا کر ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ آدھا حصہ ایک کو آدھا حصہ دوسرے کو کر دے دیں گے اوپر والے صرف حصے میں شرکت ہے اوپر والی منزل میں نیچے والا ایک کا یا کسی اور کا ہے تو بھائی وہاں بھی آسان ہے وہ کیا کریں گے قیمت لگوا لیں گے اور دو حصے کر دیں گے جن کی قیمتیں برابر ہو ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ دوسری اگر اوپر اور نیچے دونوں منزلوں میں شرکت ہے تو پھر اس صورت میں بھی قیمت لگوا لیں گے نچلے حصے کی بھی قیمت لگاؤ وہ فرض کرو ایک لاکھ کا ہے اوپر والے حصے کی بھی قیمت لگاؤ فرض کرو پچاس ہزار کا بنا تو کل کی قیمت کتنی ہوئی ڈیڑھ لاکھ تو اب دو حصے کر دو اس طرح کے ایک کے حصے میں بھی پچہتر ہزار کے برابر آ جائے دوسرے کے حصے میں بھی پچہتر قیمت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی منزلیں اگر ہوں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی قیمت کے جبکہ امام امام اعظم یہ امام محمد رحم اللہ کا قول ہے امام امام اب حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نیچے اگر ایک کو ایک گز زمین ملتی ہے اور دوسرے کو اوپر دینا چاہتے ہو تو اسے ایک گز کے مقابلے میں دو گز دی جائے کیونکہ نیچے والی زمین کیا ہے اس میں فائدے زیادہ ہیں اس میں کئی ایسے انسان کنواں بھی بنا سکتا ہے اور چیزیں بنا سکتا ہے اوپر والی حصے میں یہ چیزیں ممکن نہیں تو اس لیے نیچے حصے میں ایک کو ایک گز دیا جائے گا تو اوپر دوسرے کو اس کے مقابلے میں دو گز دیے جائیں گے لیکن فتویٰ امام محمد رم اللہ کے قول پر ہے کہ نہیں بس قیمت لگا لو اور پھر قیمت کے مطابق دو برابر حصے بناؤ اور ان دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دو تو صرف کہتے ہیں نچلی منزل کو یا عل عین پر کسرا بھی صحیح ہے ذمہ بھی صحیح ہے یہ اوپر والی منزل کو کہتے ہیں صف نیچے والی منزل ریل ون یا عل اوپر والی منزل تو کتنی صورتیں بنی تھیں اشتراک صرف کس میں ہے نیچے والی منزل میں یا صرف اوپر والی منزل میں یا دونوں میں وہ ساری ذکر کرنے لگے دیکھیے کہتے ہیں اگر ایسی نچلی منزل ہے جس کی اوپر والی منزل نہیں ایسی نیچے والی منزل ہے جس کی اوپر والی منزل یہ معنی نہیں منزل ہی نہیں ہے مطلب اس میں اشتراک نہیں ہے بھائی ایسی اشتراک صرف کس میں ہے نچلی منزل میں ہے بھائی تو اگر ایسی نچلی منزل ہے کہ اس کی اوپر والی منزل نہیں یعنی اس میں شرکت نہیں ہے او لا صف لہو یہ ایسی اوپر والی منزل ہے جس کی نیچے والی منزل نہیں ہے بھائی ایسا ہو ہے اوپر والی منزل ہو نیچے والی نہ ہو معنی یہ ہے کہ اوپر والی منزل میں اشتراک ہے نیچے والی میں اشتراک نہیں آو لہو یا ایسی نیچے والی منزل ہے جس کی اوپر والی بھی منزل ہے یعنی دونوں میں اشتراک ہے تو کہتے تو ہیں تو قیمت لگائی جائے گی دونوں میں سے ہر ایک ہی علیحدہ کس قیمہ اور اس کو تقسیم کیا جائے گا قیمت کے ذریعے ولا یور سب اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا سمجھ میں جو امام اعظم ابو خانی فہم اللہ ان کے فتوا نہیں کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر بھائی کہ نچلے کو ایک گز دو تو دو اوپر والے کے دو اوپر والے کو دو گز دو بھائی کس طرح نہیں کریں گے یہ ابو یوسف ہم اللہ فرماتے ہیں بھائی برابر دیں گے نیچے والے کو ایک غلطی ہے تو اوپر والے بھی دوسرے کو ایک غلطی ملے گی زمین برابر ہیں دونوں شہید القاصمانی خوب شہادت بھائی قاسم تو ہے تقسیم کرنے والا اور متقاسم متقاسم کون ہے آپس میں تقسیم کرنے والے بھائی آپس میں یہی وہ جو زمین کے مالک ہے جن کے جن کے درمیان زمین کو تقسیم کیا گیا بھائی وہ متقاسم ہیں اور جو قاضی کی طرف سے آدمی کیا تھا تقسیم کرنے کے لیے وہ کیا ہے قاسم اور جن کے درمیان اس زمین کو تقسیم کیا گیا وہ کیا ہیں متقاسم یعنی آپس میں تقسیم کرنے والے اب صورت یہ کہ وہ متقاسمین جو ہیں ان میں اختلاف آ گیا ایک نے کہا بھائی مجھے پورا حصہ نہیں دیا مجھے انہوں نے پورا حصہ نہیں دیا قاضی کے پاس آ گئے قاضی نے تقسیم کرنے والوں کو طلب کر لیا قاسم جو ہیں ان کو طلب کیا تو دو قاسموں نے آ کر گواہی دے دی جو وہاں گئے تھے تقسیم کرنے دونوں نے آ کر گواہی دی قاضی صاحب ہم گواہی دیتے ہیں یہ اپنا پورا حصہ وصول کر چکا ہے کیا کر چکا ہے ہاں ابھی بلا وجہ جھگڑا پیدا کر رہا ہے بھائی تو کیا ان کی گواہی قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے تو کہتے ہیں بھائی ان کی گواہی قبول کی جائے گی بھائی یہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے بھائی کیوں نہیں قبول کریں گے تقسیم کرنے والوں کی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے فیل پر گواہی دے رہے ہیں اپنے فیل پر کسی کی گواہی قبول نہیں ہوتی ان کے ہم نے پورا پورا حصہ دے دیا یہ اپنا فیل تھا نا تقسیم کرنے والوں کا قاسم کے جو گیا تھا جنہوں نے یہی تو کہہ رہے ہیں ہم نے ہر ایک کو پورا حصہ دیا تو یہ تو ان کا اپنا فیل تھا اور اپنے فیل پر کبھی گواہی قبول نہیں کی جاتی گواہی کی کسی دوسرے کی ہوا کرتی ہے شہین فرماتے ہیں نہیں یہ اپنے فیل پر گواہی نہیں دے رہے یہ دوسرے کے فیل پر گواہی دے رہے ہیں بھائی دوسرے کا کیا فیل ہے کہتے ہیں یہ متقاسمین کے فیل پر گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور وصولی تو ان کا کام تھا ان کا حصہ کام تھا تقسیم اور وصول کرنا ان کا کام تو غیر کے فیل پر گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا پورا حصہ کیا, کیا ہے وصول کیا ہے تو غیر کے فیل پر گواہی دیا اور غیر کے فیل پر گواہی کو کیا کیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے لہٰذا قبول کی جائے تو کہتے ہیں وہی رخت الفل متقاسی اور اگر باہم تقسیم کرنے والوں نے اختلاف کیا فشید القاسی تو گواہی دی تقسیم کرنے والوں نے خوب شہادت تو قبول کی جائے گی ان دونوں کی گواہی ایک قاسم کی گواہی قابل قبول نہیں گواہی میں کم از کم کتنے مرد چاہیے دو مرد ہونے تھے وہی جی غالت انا بہ شی انفی صاحبی قاضی کے بھیجے ہوئے قاسم گئے انہوں نے زمین کو دو آدمیوں میں تقسیم کر دیا برابر برابر بھائی اچھا ان دونوں نے اپنے حصے کو وصول کر لیا اور اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے اپنا اپنا حصہ پورا وصول کر لیا ہے اقرار کر لیا ہے اقرار کرنے کے بعد اب ایک ان میں سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تقسیم غلط ہوئی ہے تقسیم کیا ہوئی ہے کیسے غلط ہوئی ہے کہ بھائی نہیں تقسیم غلط مطلب یہ کہ بھائی جو تقسیم ہوئی اس کے مطابق مجھے مثلا بیس گز زمین ملی ہے حالانکہ میرا حصہ جو بتایا گیا تھا مجھے وہ بائیس گز تھا کتنا تھا بائیس <تصفيق> گز تھا فلاں طرف سے اور مجھے صرف بیس گز معلوم ہوا میرے کچھ میرا کچھ حصہ فلاں کے حصہ قبضے میں ہے دوسرے کے قبضے میں تقسیم صحیح ہوئی ہے لیکن میرا کچھ حصہ کیا ہے دوسرے <تصفيق> کے قبضے میں ہے <تصفيق> تو کہتے ہیں اب دیکھا جائے تو اس کے کلام میں تناقض ہے اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے کیسے کہتے ہیں پہلے اس نے خود ہی ایک دفعہ اقرار کر لیا تھا مجھے پورا حصہ مل چکا ہے کیا تھا یعنی اقرار قرار بھائی جب یہ تقسیم کر کے آئے تھے تو اس نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ مجھے پورا حصہ مل چکا ہے اور اب کہا رہا ہے مجھے پورا حصہ نہیں ملا میرا کچھ حصہ دوسرے ساتھی کے قبضے میں ہے کہتے ہیں تو دونوں کلام ایک دوسرے کے خلاف ہوئے لہذا اس کی بات سننی نہیں چاہیے لیکن بہرحال کہتے ہیں اس کی بات سنی جائے گی لیکن بیینا لے کر آئے اب بغیر بہینا کے نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں کیوں؟ سنی اس لیے جائے گی ٹھیک ہے اس کے کلام ہی کے مخالف ہیں لیکن پہلے اس نے جو کہ اعتبار کیا تھا ہم نے کہا تھا تمہیں پورا حصہ دے دیا ہے اس نے کہہ دیا ہاں جی میں نے پورا حصہ لے لیا بعد میں اس نے تحقیق وغیرہ کی تو پتا چلا نہیں پورا حصہ تو اسے ملا نہیں اس لیے اس کی بات قبول کر لیں گے اور اس سے بینا طلب کریں گے وئی نیتا الْغَلَطَ اگر دعویٰ کر دیا ان شرکاء میں سے کسی ایک نے غلط وہ جو متقاسمین ہیں جن جو, جو آپس میں تقسیم کرنے والے ہیں جب ان میں سے کسی ایک نے دعویٰ کر دیا الْغَلَطَ کس چیز کا غلطی کا وضامہ اور اس کا گمان یہ ہے انہوں افا بہ کہ اسے پہنچی ہے ایک ایسی چیز جواب چیز جو اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے مان ہے کا مانا اسے پہنچی ہے یعنی اس کے حصے میں آئی ہے کیا ہے اس کے اب ترجمہ سنو بھائی اس کا یہ گمان ہے انا بے ان اصابهو شیء في يد صاحبه کہ اس کے حصے میں ایسی چیز آئی ہے تو اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے یعنی حصے میں تو اس کی آئی ہے لیکن دراصل دوسرے کے قبضے میں ہے۔ وقت اشهد على نفسه بالاستیفاء اور تاکید اس نے گواہ بنایا تھا اپنے نفس پر وصولی کا یعنی اقرار کیا تھا جب اقرار کر لیا تھا تو سننے والے گواہ بن گئے یا یعنی نہیں بن گئے یہ <تصفح> مانا اقرار کیا تھا اور اس نے گواہ بنایا تھا اپنے نفس پر یعنی اقرار کر لیا تھا کس چیز کا بال استیفائی اپنا پورا حصہ وصول کرنے کا ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے لم صد کالا ذالی تو اس دعوی پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اللہ بینا بی بی تین مگر کس کے ذریعے بینا کے ذریعے وإن قال استوفيت حقي ثم أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه دوسری صورت بھائی پہلے تو کیا کہا پہلی صورت میں تھا ہاں میں اپنا حصہ وصول کر چکا ہوں بعد میں کہتا ہے مجھے تو پورا حصہ ملا ہی نہیں میرے حصے کی کچھ چیز پر تو دوسرے کا قبضہ ہے اب دوسری صورت ہے اب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے اپنا حصہ وصول کر لیا لیکن بعد میں دوسرے نے کچھ پر قبضہ کر لیا فرق سمجھ میں آیا اس صورت میں کیا کہا تھا میں نے وصول کیا پھر بعد میں جا کے کہتا ہے مجھے پورا حصہ ملا ہی نہیں میں نے پورا حصہ وصول ہی نہیں اب کہہ رہے ہیں, میں نے وصول تو کیا لیکن دوسرے نے پھر اس پر بعد میں کیا کر لیا ہے قبضہ کر لیا کچھ حصے پر تو کہتے ہیں اب کیا کیا جائے گا کس کا قول کا اعتبار کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی یہ ہے مدعی اس کے ذمے ہوئی بہینہ یہ تو بہینہ پیش کرے اگر یہ بہینہ پیش نہیں کرتا تو دوسرے ساتھی پر دعویٰ ہے اس پر قسم آ جائے گی تو اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہ انقالص توفے تو حق اور اگر اس نے کہا میں نے اپنا حق وصول کر لیا ہے سمح تبا ذہو پھر سونے اس میں سے کچھ لے لیا اپنے مخالف کو کہہ رہا ہے اپنے پھل قول قول و قسمی ہی می تو قول جو معتبر ہے اس کے فریق مخالف کا ہے ساتھ اس کی قسم کے یعنی اس پر بہینہ ہے اور اس پر قسم تیسری صورت مالا اب کہہ رہا ہے کہ بھائی تقسیم ہوئی تھی یہاں سے فلا جگہ تک بئی جو ہے یہ میرے حصے میں زمین آتی تھی لیکن مجھے میرا حصہ پورا میرے حوالے نہیں کیا گیا میرے حصہ میرے حوالے وہی پہلی صورت جیسی ہے پہلے میں بھی اس نے کہا پہلے کہہ دیا تھا میں نے وصول کر لیا بعد میں کہتا ہے پورا حصہ میں نے وصول اب یہاں بھی وہی بات کر رہا ہے کہ میں نے اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا لیکن فرق کیا ہے پیچھلے میں تھا ایک دفعہ اقرار کر چکا تھا میں نے وصول کر لیا ہے اور یہاں اس نے پہلے کبھی بھی اقرار پہلے کسی وقت بھی اس نے اقرار نہیں کیا یہ فرق ہے بھائی. تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے مجھے پورا حصہ نہیں ملا اور پہلے اس نے کسی وقت اقرار بھی نہیں کیا کسی کو اس پر گواہ بھی نہیں بنایا کہ میں اس کا وصول کر چکا ہوں اب دوسرے ساتھی سے پوچھیں گے وہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کہتا ہے میرا حصہ مجھے پورا نہیں ملا اور وہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اب کہتے ہیں دونوں کو قسم دی جائے گی اور تقسیم کو فصف کر دیا جائے گا جب دونوں قسم اٹھا لیں گے کہتے ہیں یہ اسی طرح مسئلہ ہے جیسے مبیع کی مقدار میں اختلاف آ جائے ایک نے کہا مجھے سو روپے میں آپ نے دو بکریاں دے دی ہیں دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے سو روپے میں ایک بکری بیچی ہے تو مبیے کی مقدار میں جب اختلاف آ جائے تو وہاں بھی آپ نے پڑھا تھا دونوں کو قسم دی جاتی ہے اور پھر بے کو کیا کر دیا جاتا ہے فسخ کر دیا جاتا ہے یہاں بھی دونوں کو قسم دی جائے گی اور جب قسم اٹھا لیں گے تو تقسیم کو فسخ کر دیں گے تو کہتے ہیں وہ ان قال اور اگر ایک آپس میں تقسیم کرنے والوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے حصے میں آیا ہے فلاں جگہ تک اس نے وہ حصہ میرے حوالے نہیں کیا فلم یو شا نفس ہی اور حال یہ ہے کہ اس نے گواہ بھی نہیں بنایا اپنے نفس پر وصول کرنے کا کہ اس نے پورا میں نے پورا حصہ وصول کر لیا ہے بات کو اس نے پہلے اقرار نہیں کیا وہ کا اور جٹلاتا ہے اس کا شریک اسے تحال اپا تو دونوں قسم اٹھائیں گے وہ سے قلق قسمت کو فصق کر دیا جائے گا وہی کا باز و نفیب ہی ماں بئینی ہی لم سخل قسم صورت مسئلہ یہ یاد رکھو بھئی دو آدمیوں کے درمیان زمین دو آدمیوں نے زمین خریدی فرض کرو زمین خریدی مشترکہ اب بعض ہی اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں قاسم آیا اس نے ان دونوں کے درمیان زمین کو تقسیم کر دیا ایک حصہ ایک کے پاس آیا ایک حصہ دوسرے کے پاس آ گیا اب کوئی ایک کے حصے میں کوئی مستحق نکل آیا ایک کے حصے میں بھئی یہ زمین انہوں نے مثلا کسی آدمی سے خریدی تھی پتا چلا یہ تو اس نے غلط بیچی ہے زمین ساری زمین کا تو وہ مالک تھا ہی نہیں کچھ حصہ کسی اور کا بھی تھا اس کے اندر اور جس کا حصہ تھا وہ پہنچ گیا بعد میں اب ہم تقسیم کر چکے ہیں کیا کر چکے ہیں تقسیم کر چکے ہیں اور یہ مستحق کا حصہ کسی ایک کی زمین میں ہے کس میں ہے مطلب جو حصہ میرے حصے میں آیا ہے اس میں اس کا حصہ ہے, اس کا دوسرے کے حصے میں نہیں تو آپ دو سورتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کا حصہ میرے پورے حصے میں پھیلا ہوا ہوگا یا کوئی معین حصہ اس کا ہوگا پھیلا ہوا کیسے ہے بھائی دیکھو دو کنال ٹکڑا ہم میں نے اور زید نے مل کے خریدا تھا ہم نے تقسیم کیا ایک کنال میرے حصے میں آیا ایک کنال زید کے حصے میں چلا گیا تقسیم ہو گئی بعد میں ایک تیسرا آدمی آیا بھائی خالد اس نے دعوی کر دیا بھائی یہ جو آپ کا والا ایک کنال کا حصہ بن رہا ہے اس کے اندر میرا پچیس فیصد حصہ ہے کتنا ہے آپ کو کوئی الگ ٹکڑا ہے یا ساری زمین میں پھیلا ہوا ہے ساری زمین میں تو یہ اس نے حصہ شائے کا یعنی شائے حصے کا اشتکاس نکلایا ایسا حصہ جو پھیلا ہوا ہے تو یاد رکھیے جب پھیلا ہوا حصہ ہو تو اس صورت کے اندر طرفین رحیم اللہ فرماتے ہیں تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا کیا کیا جائے گا تقسیم جب کون سا حصہ استحقاق کس قسم کا نکلا ہے شائے حصے کا پھیلے حصے، پھیلے ہوئے حصے کا تو اختلاف ہے طرفین ایک طرف ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ دوسری طرف طرفین یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں تقسیم کو فسخ نہیں کریں گے بلکہ اس حصے والے کو اختیار ہے چاہے تو تقسیم کو فسخ کروائے نئی تقسیم کروا دے اور چاہے تو دوسرے سے جتنا حصہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس کا آدھا دوسرے سے لے لے کیا کرے آدھا دوسرے سے لے لے اسے اختیار دے دیں گے سمجھ میں آ گئی جب کہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نئی تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا اور نئے سرے سے تقسیم کی جائے گی مسئلہ جب استحقاق کس قسم کے حصے کا نکلے شائع حصے کا نکلے تو طرفین رحم اللہ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے اختیار دیں گے وہ اس حصے والا چاہے تو تقسیم کو فسخ کروا کے نہیں تقسیم کروائے چاہے تو جتنا حصہ کسی کا نکلا اس کا آدھا اپنے ساتھی سے وصول کر لے اب برابر ہو جائے گا بھائی امام یوسف رحم فرماتے ہیں نہیں بھائی کیا کیا جائے گا تقسیم کو فسخ کر دیں گے اور دوسری صورت یہ معین حصہ نکلتا ہے استحکام معین حصے کا نکل آیا کیسے زید آیا اس نے آ کر میرے حصے میں کہا اس میں بیس گز زمین میری ہے بھائی کس طرف والی زمین پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں پھیلی نہیں ہوئی. یہ کونے والی زمین یہ ٹکڑا میرا ہے اب اس نے معین حصے کا دعویٰ کیا ہے شائے حصے کا دعویٰ تو یاد رکھیے اس صورت میں ہمارے تینوں ایما فرماتے ہیں بیکو یہ تقسیم کو پسا نہیں کریں گے بلکہ جتنا حصہ ایک کا نکلا ہے دوسرے سے اس کا نصف دلا دیا جائے گا اس حصے والے کو ادھر سے وہ بیس گز لے گیا ہے تو اس کے حصے میں بیس گز کمی ہو گئی لہٰذا دوسرے سے دس گز اس کو دلا دیں گے تو دس گز اس کے بڑھ گئے دوسرے کے دس گز کم ہو گئے اب پھر برابر ہو گئے بھائی سمجھ آیا معلوم ہوا اگر شاید حصے کا استحقاق نکلا ہے تو کیا کریں گے اختلاف ہے اگر شائد حصے کا استحقاق نکلے تو پھر امام یوسف رحم اللہ کا امام ابو خنیفہ رحم اللہ سے اور امام محمد رحمہ اللہ سے اختلاف ہے اور اگر معین حصے کا استحقاق نکل آئے تو پھر اختلاف نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آ صاحب قدوری اس کا آپ ذکر کر دیں گے صاحب قدوری فرمائیں گے کہ معین حصے کا اتفق نکلے تو پھر کیا ہوگا اختلاف <سؤال> پھر اختلاف ہے حالانکہ میں نے بتایا جب معین حصے کا افتقاق نکلے پھر اختلاف نہیں ہے <سؤال> <سؤال> تو یہ بعض روایتوں میں آیا تھا صاحب قدوری نے اس کو اختیار کیا حالانکہ دیگر علماء نے پھر بعد میں تصریح کی نہیں صحیح روایت یہ والی نہیں ہے صحیح روایت دوسری ہے کہ شاید حصے میں اختلاف ہے اور معین حصے میں اختلاف نہیں تو کہتے ہیں وہ ان تحفق کا باز و نصیبی احادی ہی آئینی ہی اگر استحقاق نکل آیا کسی ایک کے کچھ حصے کا بھی ہی معین بھائی کچھ معین حصے کا استحقاق نکل آیا لن تف سخیل تو معین کو ذکر کیا اب اختلاف ذکر کریں گے لم امام صرف امام اعظم کو حنیفر املہ کا ذکر کر رہے ہیں ہاں بتایا امام محمد رحم المام صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں تو تقسیم کو فصق نہیں کیا جائے گا امام اعظم کو حنیفر املہ کے نزدیک وارا جاں حسطہ نصیبی شریکی ہی اور کہتے ہیں وہ رجوع کر لے گا اس کے حصے کے بقدر اپنے ساتھی کے حصے میں سے وقال ابو يوسف رحمه الله توصف القسمته اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کو کیا کر دیا جائے گا توصف کر دیا جائے گا تو اختلاف قسم میں ذکر کیا صاحب قدوری نے معین حصے کا استحقاق جب نکلے لیکن میں نے بتایا یہ ایک روایت ہے جو بعض علماء نے ذکر کی صاحب قدوری نے اس کو اختیار کیا لیکن صحیح روایت جس کی دوسرے علماء نے تصریح کی ہے دوسری ہے کہ اختلاف کس وقت ہے جب شاید حصے میں ایک افتخاب نکل آئے چلیے بس مولانا ہو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام